یا نور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے براہ راست سلسلے بلیسنگ آف صحابہ and اہل بیت میں حاضر ہیں الحمد فیضان صاحب اور اہل بیت کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم آپ سب کی خدمت میں براہ راست حاضر اور الحمدللہ آج یہ سلسلہ باب الاسلام اسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد کی محمدی مسجد میں ہو رہا ہے رات کے اس پہر بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدری چینل کے ناظرین بھی ہم امید رکھتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے آج بھی آپ سے رابطے کا وہی طریقہ ہوگا ٹیلی فون اسکرین پر آپ کو دکھائے جائیں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ الحمد للہ سلسلے میں روحانی علاج بتانے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ناخوا اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ان آپ نعت کی فرمائش کر سکیں گے منقبت کی فرمائش کر سکیں گے روحانی علاج پوچھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق طریقے کے مطابق الحمد للہ آج بھی کسی مبارک ہستی کا تذکرہ ہوگا وہ مبارک ہستی کون ہے کن کے بارے میں آج ہم جاننے جا رہے ہیں کس کی سیرت کے مدری پھول چننے جا رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے آئیے درود پاک کی فضیرت میں مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں سرکار مدینہ راحت کلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدا کے ساتھ رکھے گا تو سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیار اور محترم اسلامی بھائیوں آپ ٹیلی فون کالس کے ساتھ ساتھ ہمیں لائیو چیک بھی کر سکتے ہیں اسکائپ آئی ڈی لائیو بدنی چینل آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا آپ اس پر اپنے میسیجز ہمیں بھیجئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے آنے والے پیغامات کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے تلاوت قرآن پاک کا وقت ہوا چاہتا ہے جب بھی تلاوت کی جائے خاموشی کے ساتھ اسے سننا چاہیے توجہ کے ساتھ ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیے تلاوت کی بھی انشاءاللہ تعظیم کی نیت ہو جائے گی سلسلے میں بزرگان دین کا تذکرہ ہوگا اس کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ جائے نگاہیں نیچی کر لیجئے یہ بھی نیت کیجئے کہ اول تا آخر توجہ کے ساتھ سلسلے میں شرکت کریں گے تلاوت قرآن پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يثب له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحان اللہ aye nate rasool maqbool sallallahu taala alaihi wasallam sunte hain sallu ala al habib sallallahu taala ala muhammad sallallahu alaihi wa alihi salatu wassalam ala shiqati bolsali amma ba'du fa'udhu billahi min ash رسول اللہ وی قیا بو الا حضرت عظیم المرتبت المرثبت پروانائی رسالت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فضر بلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور معروف کلام انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ سچی بات سکھاؤ یہ گے یہ سیدھی یہ سیدھی یہ گے غل لاہو وسلم سل لاہو اڈئی وسلم رب گے بانتی یہ ہے قاسم رب گے بانتی یہ ہے پاسن اب گے باتیں یہ سے پاسنگ ریس کو سیک ریس سے سیک لاتے یہ گئے ان کے ہاتھ میں ہر کو جی گئے ان کے ہاتھ میں ہر کو جی گئے ان کے ہاتھ میں ہر کو جی گئے جی مالی کے کل گے دان سے مانی کے کل کے گے دا سے یہ گے ان پائی نوفل انا آپائی ساری قسورت پاتے یہ گے ساری کسرت پاتے یہ گے ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں پیڈاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پیڈاتے یہ گے نزور روح میں آسان دے کلمہ یاد دیناتے پد میں بچت میٹھی نیت یہ تیرے اپنی بنی ہم آپ ویکار کون بنا بنا اپنے بھرم سے ہم کل کو کا اپنے بھرم سے ہم کل کو کا اپنے بھرم سے ہم کل کو کا پلا بھاری بناتے یہ ہیں پاری بناتے ہے بولو صلی, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باپ جہ بیسے بھاگے لو فر ماتے یہ گے بال جب اک نو چھوڑے بال جب اک نو چھوڑے مال جب اک نو کہ بلات کہہ کر بلاتی یہ گئی کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئی کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے مزیدارضاد سناتے یہ ہے مذ دار زاد سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے گئے یہ ہے صلی اللہ میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد صاحبہ اہل بی سلسلے میں ہم حاضر ہیں دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں ہمیں آپ کی کالس کا انتظار ہے کالس کیجیے ہمارے ساتھ الحمد للہ روحانی علاج والے اسلامی بھائی موجود ہیں نات خواں اسلامی بھائی موجود ہے رکن شورا آجی محمد علی اتاری ہمارے ساتھ ہیں مدری اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں آج کس مبارکی مبارک کا تذکرہ ہوگا ان آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کریں گے جسے میرے آقا علی سلاۃسلام نے جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول فرمایا جس کو ریحانت الرسول بھی کہا جاتا تھا وہ صحابی رسول وہ پیارے آقا علی سلاۃ والسلام کے چہید نواسے امام حسن ردی اللہ کا مبارک تذکرہ ہوگا اور ان کے تذکرے سے پہلے انشاءاللہ ہم مناقب اہل بیت کچھ سنیں گے کہ پیارے آقا علی صلاحت وسلام اپنے اہل بیت کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتے کیا فضائل ہیں ان کے توجہ کے ساتھ ہمارے سلسلے میں شامل بھی رہیے گا برکت بھی لوٹے رہیے گا اللہ والوں کا تذکرہ ہے خاندان نبوت کا تذکرہ ہے یہ وہی خاندان ہے جس کے بارے میں ابام عشق و محبت مجد دین و ملت پروانۂ شب رسالت بڑی وارفتگی کے عالم میں لکھتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ان پھولوں کا تذکرہ ہے چمنستانِ کرم کا تذکرہ ہے مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سر یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خم یا خم نامی چشمے پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا بیان کی اور واضح نصیحت فرمائی پھر ارشاد فرمایا اے لوگوں میں بشر ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے بس اللہ کی کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف ابھارا اور اس کی ترغیب دی پھر فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں اور میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ میں اپنے بہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں تین بار اس جملے کو رپیٹ کیا اور اپنے اہل بیت کی مرتبہ اور منزلت کو بیان کیا دو چیزیں بیان کی اور قرآن اور اس کے بعد اپنے اہل بیت اثار تو قرآن کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سمجھتے بھی ہیں تو ہمیں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر میں قرآن پاک بھی رکھیے اور ترجمہ قرآن پاک عاشق ماہر رسالت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانۂ رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن تنزول ایمان اپنے ساتھ رکھیے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کے قلم سے عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا ترجمہ قرآن ہے اور پھر تفسیر اگر پڑھنا چاہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ یعنی تفاثیر میں حضور کون سی تفاثیر کی طرف آپ فرمائیں گے یہ تفاثیر تو بے شمار لکھی گئی اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور اس کے اندر اس قدر گہرائی اور وہ ایک وسعت ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا آج تک اس کی تفاصیر لکھی جا رہی ہیں اور ہر آنے والا نئے سے نئے مدنی پھول بیان کر رہا سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ اچھا اب ہم اپنے زمانے کی بات کریں تو فی زمانہ بھی بہت ساری تفاصیر لکھی گئی لیکن ان میں دو تفاصیر کے بارے میں میں عرض کروں گا بالخصوص ان دو میں جو خزائن العرفان کے نام سے خلیفہ آلہ حضرت نعم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے لکھی اس کے بارے میں عرض کروں گا جو کہ کنز المان کے حاشیے کی شکل میں بھی ماشا. میسر ہے اور ایک بات سے اس کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے کہ اس تفسیر کو فی زمانہ لکھی جانے والی اردو کی تفاسر میں سب سے زیادہ اہم اور زیادہ مرتبے والا قرار دیا گیا ہے اور اس کے بہت بڑی وجہ جو مفتان کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح فک کے مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے بعض اقوال مفتا بھی ہوتے ہیں بعض پر عمل کیا جاتا ہے بعض متروک ہوتے ہیں اسی طرح تفاسیر میں بھی مختلف اقوال ہوتے ہیں لیکن خزان العرفان کی یہ خوبی ہے کہ جو تفاصیر کے اندر بھی جن پر سب سے زیادہ عمل اور اعتماد کیا گیا صدر الفادی رحمت اللہ تعالی عنہ نے انہی اقوال کو اس میں نقل فرمایا ہے تو آسان بھی ہے مختصر بھی ہے اور انتہائی جامع تفسیر بھی ہے اور خلیفہ آر حضرت کی لکھی ہوئی ہے تو اس میں انشاءاللہ ہمیں عشق رسول کے مدنی پھول اور دیگر جو عقائد کے حوالے سے مدنی پھول ہیں وہ بھی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تو امیر علیہ سنت بھی اس کی بہت زیادہ بشات فرماتے ہیں اور اسی کے ساتھ نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر یہ بھی مختصر ہے جامع ہے تو ان دونوں میں سے جس کو چاہیں اپنا ان انشاءاللہ اللہ ان جو ہے وہ بہت زیادہ جل بڑھے گی سبحان اللہ تو یہ تفاثیر بھی مقصبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں ترجمہ کنز المان بھی موجود ہے ضرور حاصل کیجیے ہر گھر میں ہونا چاہیے اور وہی بات ہے جیسے آپ نے سنا کہ اتنی اہم تفسیر اور پھر ترجمہ ہو تو اعلیٰ حضرت کا ہو تو ماشاءاللہ نور الانا نور ہو جائے گا تو اپنے گھر میں رکھیے پیارے آکانے پہلی بات فرمائش حدیث پاک میں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں پہلی کتاب اللہ اور اس کی اہمیت بیان کی اور پھر دوسری بات یعنی بڑی اہم بات ہے کہ سپیریئر دو چیزوں کے اندر پھر اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر تین بار ریپیٹ بھی کیا پیارے آکا علیم نے کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں مزید ایک حیثیت پاک سنیے تو ان اللہ زیادہ اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو حج کے موقع پر حج کے موقع پر عرفات میں دیکھا آپ اپنی کسبہ اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرف یعنی اہل بیت ہے میرے پیارے اسلامی بھائی پیارے آقا علی اصلاط و نے اس کا مطلب ایک سے زائد مقام پر اور اس کی لوجیکلی اگر ہم غور کریں ماشاءاللہ فضائل مناقب اور جو مفہوم آپ نے بیان کیا اس کی اور بھی روایتیں جی. ہیں جی دیکھیے اہل بید وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا کرتے ہیں قریبی لوگ ہوتے ہیں رشتے میں بھی قریب ہوتے ہیں اب قرآن جب نازل ہوتا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے تھے اور عمل فرماتے تھے اس کے بارے میں کوئی قول ارشاد فرماتے تھے تو ظاہر کی بات ہے کہ جو جس قدر زیادہ قرب رکھتا ہوگا اس شے کو اسی قدر زیادہ سمجھنے پر قادر ہوگا تو یہ وہ حضرات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے گزشتہ دنوں میں سنا جی تو آپ فقیحہ اہل بیت میں شامل اسی طرح امام حسن ہیں امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو اہل بیتے کرام کا وقت سرکار کے پاس زیادہ گزرتا تھا قرب زیادہ تھا انہوں نے قرآن کی تفسیر خود صاحب قرآن کی زبانی سنی نہ سنی بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو اس طرح کے بکثرت واقعات ہیں کہ بعض اوقات کی مسئلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب صحابہ کرام نے سنا اس کو لیکن اس کے وضاحت میں اختلاف ہوا اب کیا کریں یہ بھی وضاحت سمجھ میں آ رہی ہے یہ بھی وضاحت سمجھ میں آ رہی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اللہ اور دیکھیں علوم کی اگر ہم ایک اعتبار سے تقسیم کریں تو یہ بھی بن سکتی ہے ایک وہ علوم ہیں وہ مسائل ہیں کہ جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے ایک جنس ہوگی پوری اور مسائل کی ایک پوری قسم ہے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے یہ علم کی ایک جنس ہو گئی صحیح. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص ویسے تو آپ فقیہ تھی بالخصوص عورتوں کے مسائل کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب ان کو ملا آپ پوچھ لیا کرتی تھی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو وہ رسائن آتی جو ان کو تھی تو ان سے صحابیات بالخصوص اسلامی بہنوں کے جو عورتوں کے مسائل ہوا کرتے تھے اس کے لیے خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور بڑے پیارے واقعات بھی ملتے ہیں وقت نہیں ہے وہ ایک تفصیل ہے پوری تو سمجھنے کے بات یہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت کہ قرآن نازل ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور اہل بیت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رکھنے والے آپ کے اہل خانہ آپ کے ساتھ شب و روز گزارنے والے تو پھر کیوں نہ قرآن پر عمل اگر ان کے پیچھے چل کر کیا جائے تو ہمیں کامیابی نہ سن رہا اور اہل بہت اطہار کی عزت ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بھی کچھ عادیش میں ایسا مفہو ملتا ہے کہ ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا میں ایک اور حدیث بات پیش کرتا ہوں پھر شریف کی حدیث ہے حضرت زید بن ارکم ربی اللہ تعالیٰ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت اثبت والی ہے یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے اور دوسرا فرمایا میرے اہل بیت یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے وہی آپ والی بات کہ انہی کے ذریعے قرآن سمجھنا ہے ان کی سیرت کے ذریعے قرآن پر عمل کرنا فرمایا یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضے کوسر پر مجھے ملیں گے بس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو اب یہ سلوک کے بارے میں جو بات تھی میں پڑھ رہا تھا اس کو تو سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اہل بہتے اتہار کو وہاں ان کے دور میں تنگ کیا ان کے دور میں ظلم کیے کیا آج کے دور میں بھی کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہے تو سمجھ یہی آتا ہے ایک تو ان کی اگر کوئی گستاخی کرے اور دوسرا یہ کہ جو ان کے فرامین ہے جو ان کے میسیجز ہیں ایک طرف تو امام حسین اپنا سب کچھ لٹا دیں اور ہم امام حسین کا نام لینے والے کچھ قربانی نہ دیں ہمارے پاس وقتی نہ ہو کسی کام کرنے کے لیے وہ پرچم اسلام کو فربلند کرنے کے لیے اپنا خاندان لٹا دیں بھوکے پیاسے گلے کٹوا دیں اور آج مسلمان کہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان کاموں کے لیے ہمارے ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اہل بیت اتحار سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلا جائے بلکہ بات چلی ہے تو موضوع بھی بڑھ ہی رہا ہے قرآن نازیل اہل بیت نے اس کو براہ راست سرکار سے عمل کیا گویا کہ ان کا عمل سرکار کے عمل سے بہت زیادہ مشابے تھا بلکہ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت حکمت کے کہ باطنی طور پر عملی طور پر علمی طور پر اطاعت و اطباع کے طور پر تو اہل بیت کرام سرکار کے مشابے تھے ہی حسن و حسین کا تو وہ مرتبہ ہے کہ ظاہری شکل و شباد میں بھی سرکار کے مشابے اور وہ جو روایت ہے اللہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے اقدس سے سر مبارک تک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر مبارک سے یعنی سیدھے مبارک سے پاؤں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر لکھے سُنا دیجیے سینے تک مشاب اک وہاں سے پاؤ تک ایک تین مشاب ایک وہاں سے پاؤ تک اس نے صرف تین ان کے جاموں میں ہے کا ان کے جاموں میں ہے نیمان کا صاف شکلیں پاک ہیں دونوں ملنے سے آیا تاپ شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا پتے تو ہم میں لکھا ہے یہ دوور آنو رکا پتے تو ہم ہمیں لکھا ہے یہ دوور آنو کا ایسی مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہے جو پیارے آقا سے چہرہ اگس میں جس میں اتہر میں مشہورت رکھتے پیارے آقا ان سے کیسا پیار کرتے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے اہل بہتے اتحار کے فضائل بھی ہم سن رہے ہیں دلوں میں خوشی داخل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہمیں کہ پیارے آقا کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے شاید نکتا نا کیا گھرانا میرے حضور کا ہے اللہ تعالیٰ گھرانا ہے مصطفیٰ کی برکتیں ہم سب کو رسید فرمائے ان کے مبارک خاندان کی برکتوں سے ہمارے خاندانوں میں محبت عطا فرمائے ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کے بہت بڑی تعداد میں ملنا شروع ہو گئے ہمارے ہم خوشخبری کو بلکہ دنیا بھر کے پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ الحمد للہ پچھلے امیرکا کے اندر اور کینیڈا کے اندر دعوت اسلامی ٹرانسمیشن ہو رہی تھی الحمد اللہ، کل ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آفیشیلی مدنی چینل کو لانچ کر دیا گیا ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لانچ کرنا ہمیں بہت ٹائم لگا لیکن الحمد للہ نے دیکھا بڑی کوششیں کی مبارکباد دیتا ہوں میں یو ایس اے کے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اب میں آپ تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جس جس کے میں دار موجود ہیں موجود ہیں جلدی جلدی سب کو اطلاع کرنے چینل اچھا یو ایس اے میں اپنی روایت کو برقرار رکھا اور مدری چینل کی فریوینسی یو ایس اے کی دکھائی جا رہی ہوگی آپ نوٹ کیجیے ایس ایم ایس بنائیے اپنے رشتے داروں کو اپنے دوستوں کو کئی لوگوں کے جاننے والے امریکہ میں رہتے ہیں آپ ان سب کو اطلاع कीजिए امریکہ میں مدنی چینل آ چکا ہے صرف اس فریکوینسی کو سیٹ کرنے کی دیر ہے اللہ نے چاہا آپ کے گھر میں بھی باہر ہوں گی تو ہمارے ایک مدنی چینل کے نادر نے ہمیں امیرکا سے ہی میسج کیا ہے اسلام علیکم ہم لوگ یہاں یو ایس اے میں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اللہ مدنی چینل کو خوب برکت عطا فرمائے آمین ایک کلام سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے سبحان اللہ امریکہ والوں کو بھی مدینہ یاد آیا ہے سبحان اللہ بالکل آتا ہے سرکار کے غلام ہر جگہ ہے آباد اکرم بھائی ہے لکھتے ہیں السلام علیکم میں اب عبید اکرم اٹلی بریشیا سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کے مدنی چلنے کے سارے سلسلے بہت اچھے ہم گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں بھائی کی شادی چار سال ہو چکے ہیں اولاد نہیں ہے پلیز ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں روحانی علاج والے اسلائب میں نوٹ کر لیں اور فرماتے کے گھر میں بہن کے جلد پر دانے ہیں کالے ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں جی میرے بھائی آپ کا ہم نے سوال دے دیا ہے ایک اسلامی بھائی ہے سہیل ماسٹر فروم بہت مشکل نام ہے تھویو اب یہ دنیا میں کہا ہے یہ میں نے بھی پہلی بار سنا ہے جیپریس کورین بھائی کہاں ہے آپ بتا بھی دیجئے گا سوہیل بھائی تو ہمیں پتا چل جائے گا یہ تھویو یاڈو بھی بندی چل دیکھ رہے کین یو پلیز ٹیل می واٹ ٹو ریٹ ٹو گیٹ گڈ ریزلٹ امتحان میں پاس ہونے کے لیے uh, کون سا وزیفہ uh, پڑھنا چاہیے کہتے آن ٹی وی واز الدوس ان کو بتایا گیا انہوں نے سلسلے میں انہوں نے ان کہا یہ تصویر کتنی بار پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے یہ ان کو بتایا جائے اپنی والدہ کے لیے لکھتے ہیں بائی مدر is ریئلی سفرنگ تھرو ڈائبٹیزن دس از گیٹنگ ٹو ہر پلیز لیٹ می نو ان کی والدہ کو شوگر کی بیماری زیادہ ہے اس کے لیے بھی حضور کچھ عطا فرمائیے ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہے ہند گجرات بلاسی نور شہر سے وہ بھی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ایک اسلام زیشان ٹریپولی لیبیا سے بات کر رہا ہوں آپ کا شو بہت اچھا ہے ہمارا سلسلہ ہوا کرتا ہے امید ہے آپ آئندہ جب لیویا سے میسج کرتے رہیں گے تو سلسلہ کی اصطلاح بھی آپ کو یاد ہو جائے گی ہم سب لوگ میں یہ جو ہے نا لفظ مکالمہ ہاں اب بہت ان شاء اللہ ہم سلسلہ بھی سمجھا ان گے انشاءاللہ ہم سب لوگ بہت شوق سے مدیز چینل دیکھتے ہیں یہاں ابھی ابھی بتا رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب تھے ٹھیک ہوئے ہیں اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائے آمین امیربری یو کے یہاں سے ہمارے بھائی نے ہمیں میسیجز کیے ہیں اسی طرح ایک اسلامیہ کہہ رہے ہیں عاجی صاحب بہت سرور آ رہا ہے اللہ زب المدنی چل کو پچیس دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے یو کے جنید اتاری ایک اسلام ہے میرا سوال یہ کہ مجھے ان کو یورین کی پرابلم ہے ان کو روحانی علاج عطا فرما کہ اسلام بھائی آپ کا سلسلہ مکہ پاک میں بھی دیکھا جا رہا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ المکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں سے آپ سب اسلامی بھائی کو میرا سلام صحیح بھائی مکے سے آپ سب کو سلام بھی آ گیا علیہ و سلام حضر میرا سوال یہ ہے کہ دس محرم کے سارے پانی میں زمزم میں پانی بدل جاتا ہے اس کو کھڑے کھڑے پی سکتے ہیں نہیں دیکھیں آج ہمارے ساتھ دارالفتا علیہ سلتھ کے اسلامی بھائی نہیں ہیں ہم سے شرعی سوالات نہ کیجئے لیکن ہم پھر بھی اگر ہمارے مدنی اسلام بھائی جانتے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ بھی سکھایا گیا آتا ہو تو بتانا ہے بھائی ورنہ دارالفتا کا پتہ بتا دینا ہے تو بتا دیں گے انشاءاللہ اچھا ایک اسلام بھائی نیو میکسیکو سے یو ایس اے ماشاء نیو میکسیکو سٹیٹ یو ایس اے سے میسج کر رہے ہیں دیکھیے اب یو ایس اے <laughs> والے آج ماشاء ہمارے ساتھ بھرپور شامل ہے میرا سوال یہ ہے کہ سلام اور اس کا جواب کو انگلش پورا لکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے ماشاء اللہ مندی از دا بیسٹ چینل ان ہول ورلڈ دعا کیجئے گا ایمان پر موت آئے آمین آپ بھی ہمارے لیے بلال بھائی یو ایس سے جو آپ نے میسج کیا ہمارے لیے دعا کیجئے گا ایک اسلامی بھائی ہے جامی صاحب سلام آپ کا سلسلہ فیضان صاحبہ بیس بہت بہت اچھا سلسلہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ دعوت اسلامی کو روز بروز ترقی عطا فرمائے پلیز پلیز کوئی پرسوں اس کا سنا دیں اور دعا کیجئے کہ میں اور میری پوری فیملی نماز کی پابند ہو جائے آمین اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی دے ایک اسلامی بھائی ہیں معذم عارف فتاری فروم کویت ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے مدنی منع کا نام فقیر رکھنا کیسا نیت ہے کہ اس کو عالم دین بنائے اور نام کی برکتیں حاصل ہوں سبحان اللہ نیت تو بہت اچھی ہے نام رکھنا کیسا یہ ہم انشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی سے عرض کریں گے اگر وہ انشاءاللہ جواب دینا چاہیں تو چلے بھائی ناخوا اسلامی بھائیوں کو بھی فرمائش مل گئی روحانی علاج والے اسلامی بھائی کالز اگر ابھی ہیں یا ہم بعد میں کالز لیں اگر کالز ہوں گی تو انشاءاللہ پھر ہمیں بتا دی جائیں گی آپ ناخوا اسلامی بھائی جو ناطے آپ کو بتائیے چلے کال تو ابھی پلے کر دیں گے پلی کر دیں پہلے کچھ کالز بھی لیتے ہیں پھر ایک ساتھ انشاءاللہ فلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام بنگلہ دیش میں محمد ایاد رضا ضریا آواز فیضان سہل زید میں حاضر ہوں الحمدللہ للہ سے اس وقت میں بنگلہ دیش کے شہر ڈاٹا میں ہوں اور بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ للہ مدنی قابلوں کی تیاری چل رہی ہے مختلف شہروں میں اسلامی بائی محرم الحرام کے سلسلے میں سید الشودہ عگرتِ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ الڈانوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تین تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر رہے ہیں سفر کی تیاری کر رہے ہیں اور تین دن کے ساتھ ساتھ الحمد للہ تیس تیس دن کے مدنی قاتلوں کے لیے تیاری ہو رہی ہے الحمد للہ بنگلہ دیش میں بھی راؤت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہت باریں الحمد للہ اور مدنی چینل کی تو کیا وہ باریں دیکھنا ملی ایک شہر میں حاضر ہوئی تو الحمدللہ للہ ایک بھائی کو بیٹا جو دوسرے شہر سے آئے تھے جن کے چہرے پر باری سر پر امامک شریف کا تاج سجا ہوا تھا اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ الحمدللہ للہ یہ مدنی دیکھ کر مدنی ماحول میں ہے الحمد دنیا بھر میں داغ اسلامی مدنی فیمل مدنی فیمل کی بارے الحمدللہ نظر آ رہی ہیں اور الحمدللہ کئی شہروں کے اندر دعوت اسلامی کے ہفتے اور اجتماعات مدنی کاموں کی کاموں کا سلسلہ جاری ہے حیدر آباد میں بھی الحمدللہ للہ مدنی قاتلوں کی تیاری کے بارے میں پتہ چلا حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے بھی اور دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں سے میں مدن الجہ کروں گا کہ آپ بھی محرم الحرام کے مہینے میں مدنی قافلے میں سفر کرنے کے کر کے بنائے نتیں کرے دیگر اسلامی بھائیوں کو تیار کریں سب اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مخافر بن جائیں سبحان اللہ, اللہ اللہ, اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آپ سے میرا سوال یہ ہے اسلامی بھائی کے میرا ایک ساتھی ہیں ان کے ساتھ سے بال گرتے ہیں کچھ جگہوں سے ایک یا دو جگہوں سے گر کے تو پھر صحیح ہو جاتے ہیں ایک دو جگہ سے پھر دوسری جگہ سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جسے اکثر بال چہرہ بھی کہا جاتا ہے تو روحانی علاج بتا دیجیے اسلامی بھائی ٹھیک ہے سلو والی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام کاشف ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میں نے کہنا تھا کہ میرے بٹوئی کا چاند رات کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان, ان کی ٹانگ کا مسئلہ پڑ گیا تھا تو وہ مسئلہ یہاں تک بگڑ گیا ٹانگ سے ہوتے ہوئے جسم کے اندر چلا گیا تھا اور وہ نا ایک شاید ہاسپٹل میں لے رہے راج ہے اور انہیں وینٹیلیٹر لگی ہوئی ہے اللہ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے نا ان کے لیے دعا وغیرہ کیجئے گا میرا نام تارک محمد مختہ تاری یا دمام سے بات کر رہا ہوں بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا ہوں بیٹھا ہوا ہوں رات دیر تک بیٹھا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں بس مجھے مسئلہ یہ ہے کہ پتا اس شیطان نے مجھے دکھڑ لیا ہے کہ نماز پابندی نہیں ہو رہی دل میں تو بہت شوق ہے مزنو ہو بہت شوق سے دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو بخشی ہوں میں خوف تاری رہتا ہے گاڑی چلاتا ہوں بس پیچھے ایک دم پتھروں میں بھی درد رہتا ہے ماں باپ چھوٹ ہو گئے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے اور مجھے کوئی اچھا سا علاج اٹھانے ہیپیٹائٹس سی جی اور کمزوری کن بدن میں ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں باقی دعاؤں کی درخواست ہے سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات میں محمد مبارک اختاری کراچی سے Uh, میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ حاضر ہے دریں دولت کے غزانات سلوا دیں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کرنے کا اور بالخصوص ایاز بھائی نے ہمیں بنگلہ دیش سے جوائن کیا ہمیں کال کی اور مدنی کاموں کی کارکردگی بھی بتائی بنگلہ دیش میں کس طرح کافلوں کی دھومیں ہیں اور ایاز بھائی ماشاءاللہ اسی شہر سے ان کا تعلق ہے یہاں نگرانیں چابینا رہے اور ماشاء اللہ بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر پر ہے اور وہاں دھوے مچا رہے ہیں مدنی کاموں کی بنگلہ دیش کے حوالے سے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ علی بھائی بھی موجود ہے رکنے شور ہیں بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں تنظیمی طور پہ بنگلہ دیش کے معاملات کو یہی دیکھتے ہیں تو ان سے مزید بھی پوچھیں گے کہ اتنی بڑی ذمہ داری پہ ہوتے ہوئے ذمہ داران کا موو ہو جانا چلے جانا کیونکہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے دنیا بھر کے بہت سارے ذمہ داران بھی ہمیں سن رہے ہوں گے تو بعض اکاط علی بھائی یہ خیال آتا ہے کہ یار میں اپنے شہر میں زیادہ کام کر سکتا ہوں یا اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو باہر جا رہا چلا جاؤں گا یا زیادہ کے لیے پر کروں گا تو شہر کے اور معاملات کا کیا ہوگا تو کیا جذبہ بیدار ہونا چاہیے اور بیرون ملک بالخصوص بنگلہ دیش کے نازی بتایا اپنے کال کے ذریعے الحمد بالخصوص ہمارے شہر سلیقت امیر سنت بانی اسلامی تعمت سب کا تو مالیہ تمام ہی اسمانی بھائیوں کو اور خاص کر مرکزی مجلس شورا کو ایک عرصے سے یہ ذہن دے رہے ہیں میں نے جو شورا بنائی وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بنائی ہے سبحان اللہ اور دنیا بھر میں بے شمار مسلمان ہیں جیسا کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام پاکستان میں ہوا یہاں سے چلا اور ماشاءاللہ اللہ پھیلتے پھیلتے گاؤں دیہاتوں میں باب الاسلام کے گوٹھوں میں بڑے شہروں میں ماشاءاللہ اتنا کام پھیل گیا پھر مبلغین ماشاءاللہ اللہ بکثرت ہوئے تو نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں یہاں سے ماشاء اللہ گئے اور وہاں انہوں نے مدنی کام کیا اسی طرح ہمارے ایاز بھائی کہ حیدرآباد بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں اور بالخصوص باب الاسلام سندھ میں تو یوں سمجھ لیں کہ باب المدینہ کراچی کے بعد یہ بڑا شہر مدنی کام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لیکن ان کا جذبہ ہے ان کی قربانی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ جہاں گہما گہمی ہو ایک ہوتا ہے یہ اپنے شہر کو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ عزوجل وجل کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی خاطر اپنے شہر کو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جا کر بیٹھ گئے ماشاء اللہ ماشاء اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین اگر دنیا بھر میں سن رہے ہیں ہمیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو دین کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ہر طرف قربانی ہی قربانی نظر آتی ہے جس طرح کہ ہمارے مدنی سال اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے اور آغاز بھی قربانی سے ما شاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے صحابہ کرام عالم و رضوان نے قربانیاں دیں اولیا کرام نے قربانیاں دیں اور آج دیکھیں دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کی نظر جو ہے وہ دعوت اسلامی پر ہے باقی میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ مدنی چینل پر جس طرح بھی ہمارے رکن شرح عبدالحبیب نے لوگوں کے میسیجز پڑھے یعنی بعض اس سے ممالک کے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ گیا وہاں بھی دعوت اسلامی کو دیکھنے والے چاہنے والے موجود ہیں اور ایسے سے ممالک کے پھر ہم فکر میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ اب کریں کیا وہاں کون سے قافلے کو بھیجیں کس مبلک کو بھیجیں وہاں کا کام کیسے سنبھلے گا بہریہ میرا سنت آمد برکات و مالیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بھری جوانی میں کئی مبلغین قربانیاں دے کر اپنے گھروں سے دور اللہ کے دین کی خاطر جا کر پڑے ہوئے ہیں پھر وہاں بھی مدنی قافلوں کو دھومے میرا ہمارے ایاز بھائی سے جن کا بھی ٹیلیفون تھا بنگلہ دیش سے عید الاضحیٰ پہ ہوا اب عید پر لوگ دوسرے ملکوں سے اپنے ملکوں میں آتے ہیں واپس اپنے گھروں پر آتے ہیں. یہ عید الاضحیٰ پر بھی اللہ کی راہ میں تھے بنگلہ دیش قافلے میں تھے تو الحمدللہ جس طرح ہمارے یہاں کھالیں جمع ہوتی ہیں وہاں بھی قربانی کی کھالیں جمع کی گئیں اور جس طرح یہاں بھی مدنی قافلوں کی ترکیب ہوتی ہے کہ چھٹیاں ہیں تو کھالیں بھی جمع کریں گے اور بقایا جو دن ہیں وہ تین تین دن کے مدنی قافلوں کی بھی ترکیبیں بنائیں گے تو الحمد للہ اسی طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی کھالیں بھی جمع کی قربانی کی کھالیں اور ساتھ ساتھ الحمد بے شمار اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں بھی سفر کروایا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اللہ عزوجل کی راہ میں سفر کرنے کا ذہن بنائیں بالخصوص محدم الحرام کا مہینہ یہ ویسے قربانی کا درس دیتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقاء کے ساتھ کتنی عظیم قربانی دی دین کی سربلندی کے لیے تو یوں تو اللہ نصیب کرے اسی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی ہی کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیں ورنہ چھبیس ماہ بارہ ماہ دن تریسٹھ دن تیس تیس دن کے مدنی قافلے بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے اور بالخصوص اگر یہ نہ ہو سکے تو ان دنوں آٹھ نو دس محرم الحرام پاکستان میں تو ویسے تقریباً تینوں دن ہی چھٹی گئے ہیں آٹھ محرم اتوار سنڈے چھٹی ہوتی ہے پھر نو دس محرم کی بھی چھٹی ہے تو یوں تو ہمیں اللہ کی راہ میں وقت دیتے ہوئے چھٹی اور فرصت اور مصروفیت کو نہ دیکھیں لیکن بس اب ہم کیا کریں کہ بچا کچا وقت جس طرح اللہ کی آل راہ میں مال بھی دیتے ہیں تو بچا کچا مال بچا کچا کھانا پرانے کپڑے پرانے جوتے تو اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت بھی ہم وہ دیتے ہیں کہ اب وہ دنیا کے کسی کام آنے والا نہیں ہے بس ہے جب ضائع ہو رہا ہے تو چلو یہ چھٹیوں کے دن اللہ کی راہ میں دے دیں چلیں یہی دے دیجئے تو آٹھ نو دس محرم الحرام کو میرے تمام اسلامی بھائی جان بھی دنیا بھر میں سن رہے ہیں شہدائے کربلا کی یاد بنانے کے لیے آپ بھی اللہ کی راہ میں سفر کیجیے انہوں نے بھی تو سفر کیا مدینہ چھوڑ کر یہاں آئے دین پر قربان ہو گئے تو یہ دن بھی اللہ کی رام انشاءاللہ ہم بھی سفر کریں گے ہم سب بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آٹھ نو دس محرم الحرام یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں بنگلہ دیش سے مبلک دعوت اسلامی نے بھی آپ کو دعوت دی اور ماشاءاللہ اللہ شورا علی بھائی بھی آج آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں آج ماشاءاللہ اللہ جہاں جہاں حیدرآباد میں ہمارا جانا ہوا کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ مدنی مدری قافلے میں سفر کی نیت کی نگران شورا نے دارالف علیہ سنت کے سلسلے میں برائے راست ٹیلیفون کال کے ذریعے بھی حیدرآباد والوں کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو بندی چل کی مجلس آئی ہوئی ہے براہ راست سلسلے ہو رہے ہیں تو حیدرآباد کے ہر گھر سے کم از کم ایک ایک اسلامی بھائی کم از کم مدنی قافل میں سفر ضرور کرنا چاہیے حیدرآباد والوں آپ تو سارے نیت کر لیں انشاءاللہ سفر کریں گے نا انشاءاللہ یہاں والے بھی نیت کریں مدنی چلے کے ناظرین بھی نیت کریں ہم یہ چاہتے ہیں دیکھیں کربلا والوں سے تو ہم سب کو پیار ہے ہم سب اہل بہتے اتحال کے آج فضائل سن رہے ہیں اور یہ بہتر گھنٹے کا مدنی قافلہ ہے تو بہتر گھنٹے بھی الحمدللہ للہ بہتر کربلا والوں کی یاد میں ہیں اور بہتر مدنی انعامات بھی بہتر کربلا والوں کی یاد میں تو یہ دونوں چیزیں میرے سنت نے عطا کر دی ہیں دنیا بھر کے نادرین سے میں گزارش کروں گا کہ آج آپ کے یہ میسیجز بھی ہمیں ملنے چاہیے کہ ہم دنیا میں اس ملک میں ہیں اور ہم نے مدنی قافلے میں اہل بیتے اطہار کے حساب ثواب کے لیے سفر کی نیت کر لی ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نگران کابینہ یہاں کے موجود ہیں تھوڑی دیر بعد ہم ان سے یہاں سوکھے ہم حیدرآباد میں موجود ہیں اور حیدرآباد جس طرح ہمیں چلا کہ سندھ کا ایک اہم ترین شہر ہے اور وہاں کیا کیا مدری کام ہوتے ہیں کچھ کارکردگی ان سے بھی لیں گے تاکہ دنیا بھر کے ہمارے مدری چلے کے ناظرین کو آگاہی بھی اور ان کی دل جوئی بھی ہو لیکن چلتے پہلے ہمارے ناٹخواں اسلامی بھائی کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ روحانی علاج جو پوچھے گئے ہیں اس کی طرف آئیں گے ان شاء اللہ سلو البیب سرکار کلام پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں ایش رے امن شہی ریجا خبر خبر خبر ایشم شہی لے خبر ایشا فرے امش ہے وی جی خبر للا لے میری للہ ہلے خبر خبر للا لے خبر میری للہ ہلے خبر دریا لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہا ہے نریشا لے خبر للہ لے خبر خبر حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار تب جی سرکار تب فرمائیں دری دولت پا سہ کار تب جہ سرکار سہارتا تب محتا نظر ہے حال میرا نظر ہے حال میرا سرکار تب جیمائکار تب جا آسو آسو ہیادی اور عرض کروں ہچکی ہچکی آسو آسو ہے فریادی اور میچ چ جی کی در کہر کہیں دیتی ہے سدا سرکار تب جائے سرکار تب در کر, کر دیتی ہے سدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار تب جائے کر کے پتا سن کے میں کر کے ستوں اپنی جاپ سے جاؤ نئے آیا بہت شیل ڈاس آیا ہوں توجہ پیمائے سرکار توجہ جی آیا ہوں شیرا سرکار جو سلو وال حدیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ روحانی علاج والے اسلام بھائی ان اللہ اب دکھیاروں نے جنہوں نے اپنے اپنے مسائل بتایا ان میں سے چند کی بیل کی, کی اپنے بھائی کے حوالے سے کہ ان کی شادی کے انسال ہو چکی ہیں اولاد نہ ہوئی ان کے روحانی علاج ہے روزانہ بعد نماز اثر سو بار یا مختی تو پر یہ کریں انشاء اللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی ان شاء اللہ <سلم> انہیں اسلام نے ایک اور میل کی کہ بہن کے چہرے پہ دانے اور نشانات کے حوالے سے تو ایک علاج انشاءاللہ کرتا ہوں اس کو لکھ لیجئے روزانہ پانی میں نمک پگھلا کر اس میں پیاز کا ایک ٹکڑا ڈبو کر آہستہ آہستہ رگڑے انشاء اللہ چہرے کے بے داغ نشان دور ہو جائیں گے اسی طرح ایک فیم بھائی نے میل کی اپنی والدہ کے حوالے سے کہ ان کو شوگر ہے ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج سماپت سنبھال لیجیے بڑی الائچی کے دانے نکال کر کا حصول شفا روزانہ صبح و شام پانچ پانچ سوالیہ کریں انشاءاللہ عزوجل جلد شفا پائے گی اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے میل کی یورین پرابلم کے حوالے سے امیر علیہ سنت دامد برکات نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں اس کے چند علاج مرتب فرمائے اس میں سے ایک علاج آپ کی بارگاہ میں پیش ہے روزانہ صبح و شام ایک چمچا تل اور ایک چمچ شہد ملا کر خوب چبا کر کھائیں ان شاء اللہ از وجل پیشاب معمول پر آ جائے گا اللہ از وجل ان تمام کو شفا تھا فرمائے علی علی الحبیب صلو اللہ, صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں پیارے آکار علیہ راتو السلام کے مبارک گھرانے کی و ہم نے فرمایا میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کی اور سر میں آنکھوں کی ہے کتنی پیاری بات بھر اور سر ہی سے ہدایت پاتا ہے سب ہر اللہ کتنی پیاری اور مثال دی ہے کہ سر آنکھوں پر رہتے ہی عزت والی چیزیں رکھی جاتی ہے تو سر اور پھر سر میں جو آنکھوں کی مثال ہے اس طرح اہل بیت اتحار کی اہمیت میرے آکا علی صلاحت وسلام نے فرمایا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم نے پل سے رات پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہوگا پیضان صحابہ آہ اور اہل بیت الحمدللہ ہم کو صحابہ سے بھی پیار ہے ہم کو اہل بیت اتحار سے بھی پیار ہے اہل سنت کا بیڑا بیا پارس نجل میں ہے اور نا ہے پطلت رسول اللہ کی نجلم ہے اور نا ہے پطلت رسول اللہ کا مطلب سمجھیے اور پھر یہ کن احادیث احادیث کی کی طرف اشارہ ہے وہ بارگاہ میں پیش کروں گا امام اہل سدرت کی شاعری پر قربان اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر کسی آیت کی طرف اشارہ کبھی کسی حدیث کی ترجمانی کبھی کسی قرآن واقعے کبھی اسلامی تاریخ کا کوئی اہم واقعہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں جھلک رہا ہوتا ہے اب جانتے ہیں کہ پہلے جو جہاز رانی ہوا کرتی تھی کشتی کا سفر ہوا کرتا تھا اب بھی کمپاس کی بڑی ویلیو ہے لیکن پہلے کے زمانے میں یہ کمپاس اور یہ کتب نما اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی تو ستاروں کو دیکھ کر یہ کشتی ران جو ہوتے تھے وہ اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے تو سمندر پار کرنے کے لیے دو چیزوں کی بڑی اہم ضرورت ہوتی تھی ایک اچھی کشتی اور ستارے اب اعلی حضرت کا تخیل دیکھیے تو بیڑا پار کب ہوگا है? جب کشتی مضبوط ہو اور تارے بھی نظر آ رہے اور راستہ بتانے والے ہوں اب آلہ حضرت کا اشارہ کن حدیثوں کی طرف غور سے سنیے اور ابام اہل سنت کی فقاحت پر بھی جھوم جائیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حلی سے بات سنیے کہ پیارے آکا علی السلام فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ تم نے میرے اہل بیت کی مثال نو علیہ سلاط والسلام کی کشتی جیسی ہے جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا تو اپنی اہلیہ بیت کو کیا فرمایا پیارے آقا نے کشتی کی مثال دی اور صحابہ اکرام کے بارے میں وہ حدیث بڑی مشہور ہے میرے آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اعلیٰ حضرت کی آپ توجہ دیکھیے حادیث پر ایک شہر کے اندر دونوں حدیثوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور اہل سنت والوں کا بیڑا پار بھی کر دیا سولہ حان اللہ سب حان ال اللہ،, سبحان اللہ تو ان شاء اللہ فیضان صحابہ ان شاء اللہ ان دونوں کے فیضان کو حاصل کر کے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے صحابہ کے پیچھے پیچھے اہل بیٹے افار کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں انہی مبارک ہستیوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اب آج انشاءاللہ جس مبارک ہستی کا ہم نے تذکرہ سننا ہے ایک حدیث پاک تو ہمارے ماشاءاللہ اللہ مدنی اسلامی بھائی نے سنا دی ان کا مبارک تذکرہ شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں ہمارے نگرار کابینہ کی طرف جو حیدرآباد ماشاء اللہ اتنا اہم شہر اور مدنی کاموں کی دھونے ہمیں دو دن ہو گئے آپ بھی جانتے ہیں ہم کل بھی یہاں تھے میں اپنا سارا جدول تو آپ کو نہیں بتا سکتا مگر ماشاءاللہ ایک ایک گھنٹے کا جس طرح یہ جدول بنا کر ہمیں چلا رہے ہیں اور ہر علاقے میں کثیر تعداد اسلام میں جمع ہو رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دعوت اسلامی نے واقعی گھر گھر میں دھوم مچائی ہے ان سے پوچھتے ماشاء اللہ حیدرآباد کے شہر میں کچھ ہلکی سی ظاہر ساری باتیں تو یہ نہیں بتا پائیں گے اس مختصر وقت میں ہمیں بتائے کہ یہاں کیا کیا مدنی کام ہو رہے ہیں تاکہ ان کی اس کارکردگی بتانے سے مدنی چینل کے ناظرین کی دل جو یہ بھی ہو اور جہاں دنیا بر کے ذمہ دار ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اپنے شہروں میں مدنی کاموں کی میں مصروف عمل ہو جائے دودھ پاک پڑھنے سلحیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی حدیب صلی اللہ تعالی صلی صل اللہ علیہ وسلم حمد الحمدللہ شیف طریقت امیر اللسنت کا یہ فیضان ہے کہ باب المدینہ کے بعد ہمارا باب الاسلام سندھ میں الحمدللہ تیزی کے ساتھ مدنی کاموں میں بہتری آئی اور جیسا کہ ہماری پاک امجدی کابینہ اس میں سب سے بڑا شہر حیدرآباد ہی ہے الحمدللہ حیدرآباد میں کسی وقت پر ہفتہ وار اجتماع ایک ہوتا تھا آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اللہ تعداد بڑھتی گئی اور اسلامی بھائیوں کی کوششوں کی وجہ سے باپا کی مقصد جی کی تربیت کی وجہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت ہمارے حیدرآباد شہر میں تین اجتماع ہو رہے ہیں سبحان اور جیسا کہ پہلے اجتماع کی جو تعداد تھی الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے دوسرا اجتماع کرنے ڈر ہے تو کافی ہمارے ذمہ داران کو خوف تھا کہ اجتماع میں کمی آ جائے گی اور اسلامی بھائی مقصد کیسے کریں گے کام کیسے ہوگا الحمدللہ ہمارے اس وقت کے ذمہ داران نے ہمت کی اور تیزی کے ساتھ مگر مطلب دوسرا اجتماع کر لیا دوسرے اجتماع کے بعد ان قریب ابھی کم دو ماہ پہلے ہمارا تیسرا اجتماع قاسم آباد میں بھی شروع ہو گیا سبحان اللہ،, سبحان اللہ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام بڑا تیزی کے ساتھ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور اسلامی بھائی اس کی کوششیں کر ہی رہے ہیں. ابھی جیسا کہ محرم شریف کے مدنی قافلے الحمدللہ ہمارے یہاں کل سے ہی اسلامی سفر پر روانہ ہو جائیں گے اس کی تیاری کے لیے الحمدللہ ہمارے اسلامی بہن نے روزانہ کمو بیس بارہ بارہ ڈبل بارہ بلکہ چھبیس بلکہ بعض ڈویژن کی جو کارکردگی آئی ہے نائنٹی ایٹ ایک سو دو پورے پورے ڈویژن میں چوک درسوں کا سلسلہ رہا سبحان اللہ کثیر تعداد میں الحمدللہ اسلامی بہن نے نام لکھے اور اس کی تیاری بھرپور انداز میں کر دی ہے اسی طریقے سے یہ پیغام میں دنیا بھر کے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں بیرس کروں گا کہ سب سے پہلے ہم جیسا کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں جو مدنی مقصد عطا فرمایا اس پر غور کیا جائے کہ امیر اللہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد میں مدنی نامات اور مدنی قافلوں کا ذہن دیا تو واقعی اگر ہم غور کریں کہ آج جو ہم اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اس کا مقصد کیا ہے ہم نیک بننے کے جذبے کے تحت اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو پہلے ہم اپنا محسوہ کریں اپنا امیر اللہ سنت کا عطا کرتا مدنی انعامات پر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزانہ پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کریں اس کا نفاذ اپنی ذات پر کریں امید ہے کہ اپنی ذات پر نفاذ کرنے کی برکت سے ہمارے علاقوں میں ہمارے حلقوں میں ہمارے ڈیویژن میں ہمارے صوبے میں بلکہ پوری دنیا بھر میں انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں بچ جائیں چلے ان شاء جلدی جلدی نیت کر لیں مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے اے مدنی اے اے کافلوں اے میں سفر کرتے رہیں گے اے اے ایک پریکٹیکل نگران کابینہ ساری دنیا کے ذمہ داران بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو میسج دے رہے ہیں کہ مدنی کام کیسے بڑھ سکتا ہے ہمیں بے خوف ہو کر آگے بڑھنا ہے اور مدنی کام کرتے چلے جانا انشاءاللہ. مرشد کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جب حیدرآباد میں اجتماع ہو سکتے ہیں اسلامی بھائیوں کے جامعات ہیں اسلامی بہنوں کے جامعات نہ جانے کے ان سلسلوں کی برکت سے اپنے اندر آپ موٹیویشن بھی محسوس کریں گے اور مدنی کاموں کو مزید آگے کی طرف لے کر چلیں گے اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے اللہ کرم سک رے تجھ پے جام کرم اے سی تجھ پے جام دچی ہو اے دعوت تیری دھوم مچی ہو اللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جس طرح بھی آپ نے سنا کہ ہمارے نگرانی کابینہ نے بتایا نا جس طرح مدنی کام کا پھر ہمارے رکنے شورا نے بھی بتایا کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہمیں دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے تو مدنی کام بڑھانے کا جو ایک مدنی نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ بالخصوص جو بڑی سطح کے ذمہ داران ہیں کابینہ سطح پر ملکی سطح پر ڈویژنوں پر جو ہماری تنظیمی ایک ترکیب ہے تو چونکہ ایک موضوع چلا تھا مدنی کام بڑھانے کا تو اس سے متعلق یہ عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی ذمے داران ہیں یہ عملی طور پر خود تمام مدنی کاموں میں شامل ہوں آج صبح بھی ہمارے الحمد للہ رکن شعرا عبدالحبیب بھائی یہیں حیدرآباد میں تھے تو فجر کی نماز کے لیے مقصد جانے کا جب سلسلہ ہوا تو الحمد للہ ہمارے رکن شعرا خود روڈ پر چلتے چلتے سدائے مدینہ لگائیے ہے امیر عالیہ سنت دامد برکاتم عالیہ خود علاقۂ دوروں میں شامل ہوتے تھے درس دیتے تھے درس سنتے تھے اسی طریقے سے خود ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو لاتے تھے علاقۂ دورے کرتے تھے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو میرے جتنے بھی ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں تمام کے تمام مدنی کام صرف کہنے کی حد تک نہ رکھیں یا مدنی مشوروں کی حد تک نہ رکھیں ٹھیک ہے مدنی مشورے بھی ایک کام ہے یہ بھی کرنا ہے کہیں گے بھی لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم پریکٹیکلی عملی طور پر مدنی کاموں میں شمولیت کا جدول بنا لیں تو انشاءاللہ شاء ہمارے ہاں مدنی کام اور تیزی سے بڑھے گا ان شاء اللہ <تصفيق> تو انشاءاللہ اللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی اس مکالمے میں صاحبہ اہل بیت میں ہم انشاءاللہ شریک رہیں گے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر ہے آپ نصف باہر رمضان سن تین ہجری میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے آپ کا نام حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تجویز فرمایا اور ولادت کے ساتویں عقیقہ ہوا اور سر کے بال اتارے گئے حدیث مبارک کے مطابق آپ آخری خلیفہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھا کرتے تھے آپ بے حد حلیم و تباہ اور سخاوت میں بے بدل تھے اور آپ نے بغیر سواری کے پچیس حج فرمائے یہ مبارک شاہ سامان آپ کے پاس جو ہے وہ سواریاں موجود ہوتی تھی اور پیش کی جاتی تھی جی جی لیکن آپ اللہ تعالی عنہ کا بڑا یہ جذبہ تھا کہ نہیں میں پیدل ہی سفر حج کے لیے جو ہے وہ جایا کروں ہے میرے شیخ طریقہ امبیر اج سنت نے پیدل سفر حج کی ترغیب جو ہے وہ رفیق الحرمین میں امام اہل سنت کے ان اقوال کی روشنی میں دلائی ہے کہ کیلکولیشن کے مطابق جو کوئی شخص بکائے پاک سے پیدل حج کو چلتا ہے اسے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں سات سو نیکیاں ہرم پاک کی نیکیوں کی مثل اور ہرم پاک میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی تو ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں اور امام علی سمت کا پرشک تو اس کے رسول سب وہ قدم بھی گرے اور گن کر وہ پوری کیلکولیشن دے دی کہ اگر کوئی اتنے حج پیدل کرے گا تو اسے اتنے خراب اتنے ارب لکھا ہے باپا نے رفیک العمین میں کہ وہ اس کو نیکیاں ملیں گی پھر ابھی نے بتایا کہ امام ارے سندر کے زمانے میں یہ ٹنل وغیرہ نہیں بنی تھی اب یہ سرنگیں وغیرہ بن گئی ہے مکہ پاک میں تو تھوڑے سے قدم کم ہو گئے ہوں گے لیکن بہرحال ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں لگے ہاتھوں ہم ابھی تو پتہ نہیں اگلے سال جائیں گے نہیں جائیں گے ہمیں بھی پتہ نیت تو کر سکتے نا یہاں موجود اور مدنی چلے کے ناظرین بھی نیت چل رہے ہیں جب بھی حج کریں گے پیدل حج کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ شاء کے پیچھے پیچھے کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبھار کچھ اس فضائل امام حسن بیان ہو جائیں دیکھیے فضائل تو ان کے ماشاءاللہ ایسے ہیں آئے ہے کہ ان کی خصوصیت ہے چونکہ اہل بیت ہے نا سبحان اللہ گھر والے ہیں سبحن اللہ بچپن ہی سے ان کے واقعات ہمیں تاریخ میں پڑھنے کو ملتے ہیں اور ان کے جو بچپن کے واقعات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کے وہ اتنے پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان سے ایسا والہانہ عشق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سرکار کے بہت قریبی صحابی تھے اور بہت زیادہ وقت سرکار کے بارگاہ میں گزارا کرتے تھے تو چونکہ انہوں نے دیکھا تو دو تین روایتیں پیش کروں گا وہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے سجدے میں تشریف لے جاتے آئے ہیں تو یہ حسن و حسین منڈے تھے بہت چھوٹے تھے تو کھیلتے کودتے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ جایا کرتے تھے لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اتارا نہیں کرتے تھے سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے جہاں تک کہ یہ خود ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی کمر مبارک سے نیچے آ جایا کرتے تھے یہ انداز محبت رکو میں جاتے تو قدموں سے چمڑ جاتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر بھی توقف فرماتے انہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے اور کندھوں کی تو بکثرت روایتیں ہیں اللہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو کندھوں پر بٹھا کر لے جاتے ان کو کھلاتے ان سے اظہار محبت فرماتے اور ایک بہت ہی پیاری روایت اور اس کے الفاظ جب پڑھے تو بہت ہی لطف آیا کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن عبد اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا تھا ہم پر رشک کریں صحابہ رشک کیا کرتے تھے ایک صحابی نے دیکھا تو کہا امام حسن سے نئے مرکبو یا غلام آئے آئے مرکب کہتے ہیں سواری کواری کو نی امل رکبتا یا غلام اے میرے بیٹے محبت میں فرمایا کتنی پیاری سواری ہے جس پر تم سوار ہوئے کے کاندھوں پر آقا کے کاندھوں پر اب قربان جائیے یہاں صحابی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وقت بیان فرما رہے ہیں سواری کتنی پیاری ہے لیکن جواب سنیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا نی امر ہوا کی بو کہنے والے تم سواری کی تو تعریف کر رہے ہو لیکن یہ دیکھو کہ سوار بھی کتنا پیارا ہے مصطفی عزت برانے کے لیے تازی دے مو عزت بڑا کے لیے تاز دے بلند اف بال تیرا دود بانے آب لے جمع دن کی جیسے کل کے آ ج حضرت برہ بن آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے اللہ انی اہب ف بہو یعنی اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما ترغیب ارشاد فرما ہیں غلاموں کو ترغیب ارشاد کہ رہے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور یہ کیسی ہمیں جو ہے وہ ترغیب مل رہی ہے اور ان کے فضائل کیسے ہیں اسی طرح ایک بار بخاری شریف کی ایک اور ابی حضرت ابو بکرا ابو بکرا اللہ تعالیٰ نوم. حضرت ابو بکر الدالوں کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے آکا ممبر پر ہے امام حسن پہلو میں کبھی آپ لوگوں کی جانب دیکھتے کبھی امام حسن کی جانب پھر آپ کو یہ فرماتے میں نے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سلوح کروائے گا تو فضائل تو واقعی شاید ہم ہی کرتے تھے جہاں پر ایک جو ہمارے سیکھنے کے لیے بیس میں مدنی پھول ہیں ایک تو ان کی فضیلت ان کی محبت وہیں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر شفقت کریں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ سے رہیں گے اور بڑا عجب و غریب انداز ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ بالخصوص چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں جو ابھی نہ سمجھیں ویسے تو کسی بھی عمر کے اندر اولاد کے ساتھ محبت شفقت ہی ہونی چاہیے لیکن جو یہ عمر ہوتی ہے نا تو اس میں بچوں کے ساتھ یہ انداز رکھنا چاہیے اور خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے اور اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ازباد کے ساتھ ایک تعلق عملے سنا کیسا انداز تھا اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ تعلق پھر صحابہ کرام میں بھی مختلف صحابہ کرام کے ساتھ مختلف انداز پھر گھر کی طرف آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسی شفقت کیسا انداز پیار کا محبت کا شفقت کا اور امیر سنت دامد العالیہ کو آئے جنہوں نے مدری چینل پر دیکھا ہوگا تو جب یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات میں وہی پہلو بہت نمایاں نظر آتا ہے جیسے کہ ممبر کا آپ نے بیان کیا تو ممبر پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے کچھ حکم فرمانا ہوتا کوئی وحی نازل ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے اور ساتھ میں یہ بدنی منع بھی ہوا کرتے تھے اسی طرح سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے مدن منیا جب گھر پر بعض اوقات حاضری ہوتی ہے تو بچے آتے ہیں چڑھتے ہیں کبھی کندھوں پر چڑھے ہوتے ہیں واقعی کندھوں سے لٹکے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مرتبہ है? اپنے بعض اوقات اب میں اپنی ہی مدنی مننی کی مثال دوں گا اور بھی مدنی چل کے ناظرین کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا وہ ساری ساری رات امیر علی سدت کے بطا ساتھ بتانے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں آنکھ چلے جائیں ہم رہیں گے ان کے ساتھ یعنی وہ بچوں کے ساتھ اتنی شفقت کرنا کہ وہ اپنے ماں باپ کا پیار بھی بھول کر ان کے ساتھ مل جائے تو یہ وقت ہے یعنی ٹاپک کو, کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے کچھ اور بات بھی کرنی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے بڑے روڈ ہوتے ہیں بچے ان کو اچھے ہی لگتے ہیں کہ وہ دور بات اور ابا نے جب بھی بات کرنی ہے کلاسی لینی ہے پیشی لینی ہے پیار نہیں ملنا ابا سے میں ایک روایت بیان کروں اور آج اس ٹاپک کو تھوڑا ہم لیتے ہیں چل کے ان دین سے ہم بات کریں گے کہ جو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے اپنے بچوں پہ شرکت نہیں کرتے میرے آقا ایک جو پر اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ میں حدیث بھی تھی کہ پیارے آکا والی علیہ اسلام کو بہت پیارے تھے پیارے آکا جب سجدے میں جاتے تو حضرت حسن پیارے آکا کے کاندھے یا پیٹھ پر بیٹھ جاتے آپ انہیں نہ اتارتے حتیٰ کہ وہ خود ہی خوشی سے اتر جاتے اور کبھی سرکار سے اکرم رخو میں ہوتے تو آپ اپنے پاؤں کو کشادہ کرتے حضرت حسن ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتے تھے ہمیں بچہ تھوڑا ڈسٹرب کر دیا ہمیں غصہ آ جاتا ہے میرے مطالعے میں ڈسٹرب کر دیا اس کا حساب لے کے بیٹھا ہوں بچہ باپ کا پیار چاہتا ہے بعض اوقات سالوں گزر جاتے ہیں بچے کے کام ترس جاتے ہیں کہ میرا باپ کبھی مجھ سے محبت کی بات کر لے پھر ہم کہتے ہیں بچہ باغی ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں بچہ ہماری عزت نہیں کرتا ہم نے اس کو اس سٹیج پہ پہنچایا ہے دیکھیں نیچر ہے اور باپ کی شفقت باپ کی محبت بچے کو کانفیڈینس دیتی ہے آپ اگر غور کریں گے تو جن ماں باپ کا آپ بھی ایک نقشہ پیش کیا کہ ایسا باروب ہے باپ گھر کے اندر نہ اس نے پیار کرنا ہے, نہ محبت کے زار کرنا ہر وقت کلاس ہی لینی ہے हुँ. تو ان کے بچے نفسیاتی طور پر مرغوب ہوتے ہیں صحیح مرغوب رہتے ہیں اور وہ کانفیڈینس ان کے اندر نہیں آ پاتا جو ہونا چاہیے کیونکہ گھر کے اندر ہی جب دباؤ کا شکار ہے جی پھر کہیں پر بھی جائیں گے بلکہ بڑے ہو کر بھی وہ چیز ان کے اندر رہتی ہے میرے وہ مدنی چینل کے نازرک جن کو اپنے بچوں سے یہ شکایت بعد میں ہو جاتی ہے جی کیا میرا بچہ پتہ نہیں کیوں گمسم رہتا ہے اور اس کے اندر وہ وہ ہمت ہی نہیں ہے وہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کام کرے کوئی کسی سے بات کر سکے تو ایک بہت بنیادی وجہ بچپن میں نفسیاتی طور پر ان کا مرغوب ہو جانا بھی ہے امیر سنت کے وہ واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا جی جی یہ کم و بیش آٹھ دس سال پرانی بات ہوگی لیکن وہ منظر اتنا پیارا تھا हुँ. کہ وہ ذہن میں ایسا نقش ہو گیا ایک مرتبہ فیضان مدینہ میں حاضر تھے ہم تو اس وقت سیکورٹی کے اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے امیر سنت صحن میں سنا مسجد میں تشریف لاتے تھے اب امیر السنت کو جیسے ہی دیکھا وہاں پر مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے سجانے مدینہ میں چھوٹے چھوٹے مدنے ہوتے تو جیسے پوری فوج دوڑتی ہوئی چلی آئی نا امیر السنت کی طرف تھے ہاریسی ہاری کیا ہیں وہ بچے ہیں ان کو کیا ہاریین کیا ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے رہے ہیں کوئی ٹانگ سے لپٹ رہا ہے کیونکہ امیر سنت کا دامن تھامے ہوا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اچھا امیر کا انداز ہے مسکرا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں شفقت تو امیر اپنے ہاتھ یوں رکھے سر پر اب یقین بھائی دو منوں کو میں نے دیکھا اب ہاتھ اوپر کر لیا وہ ہاتھ چومنا چاہ رہے تھے لپٹنا چاہ رہے تھے تو جب یوں ہاتھ رکھے نا تو دو منوں ایک یہاں پہ لٹک گیا اور ایک یہاں پہ لٹک گیا اور امیر سنر نے ان کو نہ چھوڑایا اور نہ ہی کچھ انداز اختیار کیا کافی دیر یوں بچے امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ شفقتیں لیتے رہے اور اپناظار کرتے رہے اور پھر امیر سنت تشریف لے کر چلے گئے تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل بیگ کے ساتھ کیسی محبت رکھا کرتے تھے شفقت رکھا کرتے تھے ان شاء اللہ آپ آج شفقت کریں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کی اطاع گزار اصل میں ہوتا کیا کہ بعض اس طرح کے والدین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لاڈ پیار کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا منہ بنا رہے گا با رہیں گے اور بچوں سے پوچھ گچھ کرتے رہیں گے تو تو ہی یہ سیدھے چلیں گے ورنہ ہاتھ سے نکل جائیں گے جبکہ امیر عالیہ سنت دامت برکات مالیا سے یہ سنا ہے کہ بار بار ٹوکنا جو ہے نا بچوں کو ڈھیڑ بنا دیتا ہے بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اچھا آپ جیسے فرما رہے ہیں نا باپ باپ کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید ماں کا بھی کردار ہے جی صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ وہ سارا دن بچوں سے مغز ماری کرتی رہتی ہے باپ بھی باہر سے تھکا آ رہا ہے وہ گھر کے اندر داخل ہی ہوا ہے بھی شکایت کا پرچہ تیار ہے وہ تو بالکل جو لائن لگتی ہے تو سنبھالو اپنے لاڈلوں کو سنبھالو اپنی اولاد کو اور باپ کی پہلے گھمی ہوئی ہوتی ہے پتا نہیں کس معاملے میں باپ کی پیشی ہوتی ہے پھر باپ بچے کی پیشی کرتا ہے وہ پھر جو حال ہوتا ہے گھر کا پھر بعد میں شاید ایسی مائیں پچھتاسی ہوتی ہوں گی کہ میں نہ کہتی لیکن وہ کہہ چکی ہوتی ہیں اور پھر سارا غصہ جو بچوں پہ نکلتا ہے تو عبد بھائی یہی ہے کہ ایسے گھرانوں کے بچے بازو کا بگڑتے ہوئے دیکھیں وہ احساس کمپنی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر گھر سے وہ بھاگتے ہیں باہر گیدرنگ تلاش کرتے ہیں کل بھی ہمارا ایک تھوڑا موضوع چلا تھا کہ ماحول کی وجہ سے بندہ غلط یا صحیح ہو جاتا ہے تو ایسے بچے جن کو گھر میں گھٹن کا ماحول ملتا ہے ماں کی طرف سے بار بار ڈانٹ سارے دن ماں کی سنتے ہیں آتے وہ باپ کی بارگاہ میں پیشی تو یہ پھر باہر محلوں میں ادھر ادھر دوست تلاش کرتے ہیں سکون یا تفریح کی خاطر اور ایسے ہی بچے جب تھوڑا بہت شعور آتا ہے جب یہ ٹین ایج میں آتے ہیں تو پھر جا کر وہ جب باہر نکلنے لگتے ہیں تو کسی نہ کسی اسموکنگ کرنے والے کے ہتھے لگ جاتے ہیں چوریاں کرنے والے کے ہتھے لگ جاتے ہیں ڈکیتیاں کرنے والوں بات شیئر کر ہی نہیں سکتا نا وہ بچہ یعنی باپ کو تو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اللہ امیر نے سنت اپنے بچوں سے انداز بلکہ وہ جو ہمارا مدنی انعام ہے کہ ایک دن کے بچے سے بھی آپ جناب کیا کریے بھی تو وہی شفقت گھر میں ایک ماحول بنے گا نا کہ باپ اپنے بیٹے سے آپ کہہ کر بات کرے گا اس کا خیال رکھے گا اس کی خیر خائی کرے گا بچے کے دل میں بھی باپ اور ماں کی عزت بڑھے گی ڈانٹنے ڈپٹنے سے بچہ صحیح فرما ضروری نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹتی اگر بچے ٹھیک ہو جاتے تو پھر کوئی چوری نہ ہوتا افراد و تفرید جو ہے نا وہ ہر جگہ پر نقصان دہ ہے جی یہاں پر بھی شاید وہی بات کی جائے گی کہ اب بالکل ہی باز پورس نہ کرنا اور ان کو نہ کرنا یہ بھی ظاہر ان کو بگڑنے کا سبب بن سکتا ہے اور بہت زیادہ ریزرو رہنا ان سے خوش مزاجی سے پیش ہی نہ آنا یہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق مجھے یاد آیا علی بھائی کی بات سے کہ جو ہمارے معاشرے میں گھر سے بالخصوص لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات ہم سنتے ہیں اور جو بیان کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اینالائز کیا جاتا ہے غور کیا جاتا ہے کہ کیا اسباب ہیں ان اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں وہ غلط ہی ہے بھلے ماں باپ ظلم کرتے ہوں اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے لیکن ایک بات ارض کر رہا ہوں جب انہوں نے انالائز کیا غور کیا تو جہاں دیگر اسباب تھے ان میں ایک بڑا سبب گھر میں گھٹن کا ماحول ہونا بھی تھا کہ گھر کے اندر اس کو اس قدر عجیب و غریب انداز پہ رکھا گیا کہ اب وہ اس کو تھوڑی سی لفٹ ملی شفقت ملی محبت ملی وہ بھلے ناجائز تھی وہ ایک الگ ٹاپک ہے الگ کلام ہے لیکن ایک فطرت ہے کہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملی نا اپنا تو اب وہ ہاتھ پکڑا اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھر سے بھاگنے کے واقعات پیش آ گئے میں ابھی چلے کہ ناظرین سے یہ ضرور عرض کروں گا جو والدین ہے نا اپنے بچوں سے ایک دوستانہ ماحول میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں کھانے کے وقت تھوڑی سی گفتگو کریں ان کے حالات پوچھیں ہم جا کر اپنی ٹینشنیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بچے سے پوچھے آج دن کیسا گزرا آج آپ نے نماز اچھے انداز میں نماز کی تلقین ہو جائے کچھ مدری چینل کے بارے پوچھتے ہیں آج بیٹا کون سا سلسلہ دیکھا میں آپ کو بتاؤں کچھ گھروں میں اتنا پیارا مدری ماحول ہے پچھلے دنوں ہم مسکت عمان کے مدری قافلے میں تھے تو وہاں ایک فیملی کے گھرانے کے لوگ تھے بڑے ویل well ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم دعوت اسلامی کو نہیں جانتے تھے تو دعوت اسلامی کی جاننے کی وجہ مدری چینل بنا ہم نے مدری چینل سیٹ کیا ہم نے دیکھنا شروع کیا بولا ہم نے اتنا لرن کرنا شروع کیا کہ ہم نے مدنی چینل کو اپنے گھر میں ٹیچر کا होता دے دیا ماشرد. اب ہوتا یہ کہ میں جب آفس میں جاتا ہوں تو میرے گھر والے ڈائری اور پین لے کے مدری چینل کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ جو, جو بیانات تو رہے تھے وہ نوٹ کرتے ہیں رات میں جب میں گھر آتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے بتائیے دن میں کیا کیا آیا مدری چینل وہ مجھے پورا بتاتے ہیں پھر رات کو میں بیٹھ جاتا ہوں ڈائری لے کے بچوں کی تربیت کے لیے مدری چینل آ گیا نا آپ کے گھر میں ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی ایسے لوگوں کو جو بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے ان کو کوئی سلطنت کی ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی روایت کے اندر ایک شخص نے اس طرح کا اظہار کیا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں نے کبھی بچے کو پیار نہیں کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے یہ کیسے اپنا انداز اختیار کر رکھا ہے تو یہ اولاد پر شفقت اولاد کے ساتھ محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم थी थी। کو جب کوئی پھل پیش کیا جاتا صاحب کرام کا یہ بھی انداز تھا کہ نئے سال کا نئے سیزن کا جو پہلا پھل ہوتا تھا وہ اپنے باغ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے सुछा सुछा محبت اللہ تھی ان کی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر فرماتے اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تو اس کو عطا فرماتے اور اس طرح کا مفہوم ہے کہ نئی چیز نئے ہی کو مناسب ہے یہ بھی تو بچہ ہے نئی کومپل ہے نئی کومپل تو نیا پھل ہے تو بچے کو عطا فرماتے تو دیکھیے کس قدر بچوں پر شفقت سواری پر بٹھا لینے کے واقعات जी. گلی میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں بچے کو دیکھا بچے کو اٹھا کر سوار کر لیا اس کو تھوڑا جھلایا شپ کا دی پیار محبت سلام میں بچوں کو پہل کرنے کی ترغیب اسلام میں موجود ہے اللہ تو کتنا پیارا حسن ہے اور اگر کوئی غیر مسلم مدنی چینل پر اس وقت ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک دعوت ہے کہ آ جائیے اسلام کی دامن اللہ کی سسان اللہ سسان اللہ سسان اللہ سسان اللہ اسلام ایک ایسا کمپلیٹ مذہب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کی بات ہو رہی ہے اہلِ بیت کی ہو رہی رہی ہے جی تو اللہ اللہ. کتنی پیاری تربیت ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے کے معاملات سب آئی. چیزوں کے بارے میں کتنا خوبصورت اور ایک شفقت اور محبت کا ماحول پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اللہ, سبحان اللہ اللہ بہت پیارے مدنی پھول آج ہمیں فیملی سسٹم بلکہ کل سے ہم جو چل رہے ہیں پہلے ہم نے ایک بیٹی کیسی ہونی چاہیے زوجا کیسی ہونی چاہیے ماں کیسی ہونی چاہیے باپ اور بیٹی کا تعلق کل ہم نے ڈسکس کیا اور مشورے بھی کرنے ہوتے ہوں گے پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہوں ڈیسیزن بھی لینے ہوتے ہوں گے کی بھی تیاری ایک. بھی آتی تھی لیکن بچے جب سامنے آتے تھے تو آکا کا رویہ بھی اس ٹینس کو بچوں میں ڈائیورٹ نہیں کیا جاتا تھا امام حسین ندی اللہ تعالی کے بارے میں یاد آیا میرے لیے بارگاہ میں ایک مرتبہ کسی مدرسے کے بچے شرارت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جی تو کسی نے شد و مد سے شکایت کی اور اس طرح کا کلام کیا کہ دیکھو باپا دیکھیں یہ کیا کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو امیر اللہ سنت باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم کن کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ تو بچے یہ تو ان کی قربانی ہے کہ یہ تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا روچی ہوا ہے ان کی عمر کے بچے تو گلی کوچوں میں جو وہ کھیلا کرتے ہیں اب انہوں نے اگر کچھ شرارت کا انداز اختیار کیا اب وہ شرارت ظاہر ہے اس سے روکا جائے گا جو نقصان بھی ہوگی لیکن ایک کامن بات کی جا رہی ہے کہ بچہ ہے وہ اگر کچھ اٹکیلیاں کرتا ہے ہی تو توارت کرتا ہے جی جی تو اس پر ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے صحیح فرما اور واقعی صحیح ہمیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ فضائل پڑھیں تو کبھی فیملی اسٹرکچر سمجھنے کو مل رہا ہے کبھی لائف اسٹرکچر سمجھنے کو مل رہا ہے کبھی بزنس اسٹرکچر ہم دیکھیں پہلے دن سے پہ جو چل رہے ہیں سیرت امو بکر صدیق سے اگر ہم دہرائی کریں تو کہیں سخاوت کے ذریعے مقصد یہ ہم اسی مقصد کے تحت ان سلسلوں کو لے کر آپ کی باہر گاہ کی ڈیلی آپ کسی شخصیت کی لائف کو سن رہے اور دیکھیں وہ لائف کیسے گزاری انہوں نے اور بہت پیاری بات ہمارے پچھلے سلسلے میں ہمارے اسلامیہ نے کہی تھی کہ ہر شخصیت کی ایک اپنی انفرادیت ہے اس کا ایک اپنا اسپیشلٹی ہے تو آج امام حسین ندی اللہ تعالیٰ امام حسن ندی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کی بات ہو رہی ہے تو پیارے آقا کی شفقت اور بچپنے امام حسن پہ بات ہوئی ابھی ان کی جوانی پر بات کریں گے ان کی قربانی پر بات کریں گے اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ان شاء کو سناؤں گا کہ بولا علی کر اللہ تعالیٰ وجول کری امام حسن اور امام حسین اور سلیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپس میں کیسا پیار تھا کیسی محبت تھی کی؟ کیا پیارا انداز تھا ہم اس کو بھی ضرور شامل کریں گے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالز کا گھیر لگ چکا ہے کچھ کالز بھی لینی ہے کچھ میسیجز بھی پڑھنے کے قریب پینڈنگ میں ستر تو نہیں پڑھ سکوں میں کچھ پڑھتا ہوں انشاءاللہ اور ہمارے ناتخواں اور روحانی علاج والے اسلائب میں تیار ہو جائے اور پھر انشاءاللہ کچھ اللہ بھی سلسلے میں شامل کرتے دودھ پڑھ لیں علیہ وسلم ایک اسلامی بھائی ہے آئی ایم فروم کینیڈا ماشاء کینیڈا والے بھی آج شامل ہو رہے ہیں انہوں نے سوال پوچھا جاوید بھائی نہیں ہیں تو پلیز آج شرعی سوالات کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے لیکن ہمیں کہنے بیٹھ کے ان شاء اللہ کی برکتیں لوٹیں گے اور پھر ابھی امام حسین ندی اللہ تعالیٰ کو تسکرہ رہ گیا ہے اور کربلا کا واقعہ بھی ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ دونوں سلسلے آپس میں تو اس میں آپ امید ہے کہ دارالفتہ کے اسلائی بھائی میں جوائن کریں گے تو آپ اس میں شرح سوال کل کر سکیں گے آ, ایک اسلامی بھائی ہیں ایک ایک منی چل کے ناظر کا سوال ہے کہ السلام علیکم انکل میری امی کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے پلیز کو روحانی علاج بتا دیں اچھا دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ گریس کے اندر الحمد اسلامی بھائی جمع ہیں اور مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الحمد فضل اتاری ویسٹ افریقہ بموکو مالی سٹی ہے اور یہ ملک ہے وہاں پر جگہ ہوگی جہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے بھی شرعی سوال کیا ہے دیکھے پلیز آپ ہم سے ابھی فی فکری سوالات نہ کریں دارالفطح کے اسلام ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے ایک اسلامی بھائی ہیں السلام علیکم ادنان صادک ڈیرا دبئی یو اے وعلیکم السلام اللہ کا احسان ہے ہمارے پاس مدری چینل موجود ہے اللہ آپ سب کو بہت ہدایت کرے آمین اور انہوں نے بھی ایک شرحی سوال پوچھا ہے وہ ہم نہیں جواب دیں گے ہاں ایک کہتے ہیں یہ کہ مجھے بدن پر کالے مسے بہت نکلتے ہیں کوئی روحانی علاج بتا دیں جی جناب آپ نوٹ کر لیجئے اور ایک اسلامی بھائی ہیں کہ یو کے سے ایک سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کو نماز میں پاؤں کیسے رکھنے چاہیے اگر ہمارے اسلام بہن شرح جواب دینا چاہیں گے تو ترقی بن جائے گی السلام علیکم وعلیکم السلام مدنی چل کی برکت سے میرے والد صاحب نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے اور الحمد پہلے نیت کی تھی لکھ رہے ہیں الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی بھی شروع... عمل بھی شروع کر دیا ہے استقامت کی دعا فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو بھی استقامت اتنا فرمائے جو جو ناظرین نے وہ بھی داری شریف کی نیت کر لیں صغیر حسین اتاری فرام گجرا والا السلام علیکم وعلیکم السلام ہمارے شکمہ بھائی دور ہو گیا کل ایک میسج مجھے بڑا دلال میں آیا تھا ایک اسلحب کا پاکستان کے میسج نہیں پڑھتے ہیں آپ فقط بیرون ملکیں پڑھتے ہیں بھائی بھی دیکھیں. میں گجرا والا کا میسج پڑھ رہا ہوں جو جیسے آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ بدری کے لائف چل رہے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں جزاک اللہ ساتھ ساتھ رہیے گا ایک یہ دعا کیجئے. میری نوکری لگ جائے اور ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ نظر اتارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے بھونڈی انڈیا سے ان کا میسج ہے ذرا آپ جواب عطا فرما دیجیے گا میلبرن آسٹریلیا سے اسلام میں موجود ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار سنا دیجیے وہ بیڑا پار الحمدللہ للہ نے سن لیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو آپ خوش ہو گئے ہوں گے امید ہے میلبرن میں ایک اسلامی بھائی اللہ مکہ پاک میں ماشاءاللہ اللہ آپ سن رہے ہیں جزاک اللہ خیر امتیاز قریشی فرام لندن آئی لائک گیون می لوٹ آف انفارمیشن اباؤٹ اسلام مائی سن از نیئرلی تھری ایئر اولڈ ہی کانٹ سی ویری گڈ پلیز می روحانی علاج فرہن وہ اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے ہیں ان کے بچے ہیں تین سال کے اس کے لیے کوئی روحانی علاج فرما دیجئے اسی طرح ہمیں آ, بہت سارے میسج ایک اور پڑھ لیتا ہوں آ, سید وکار انڈیا کے شہر حیدرآباد سے میسج کر رہے ہیں ان کو جناب روحانی علاج بتانا ہے سردی کے حوالے سے سردی لگ جاتی ہے ان کو اور اسی طرح ہمارے اسلامی بھائی ہیں آ, ایک میسج یہ ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کیا کربلا میں بھوک اور پیاس کے عالم میں پریشانی کے عالم میں بھی بیبیاں باپردا بے پردہ نہیں ہوئی اچھا وہ اسلامی بہن کی طرف سے ایک میسج ہے لیکن آج کل اگر اسلامی بہنیں اگر برقع پہن بھی لیں تو نکاب نہیں کرتی نہیں مطلب دوپٹہ وغیرہ پہنتی تو پلیز ان کے بارے ان کی اصلاح کر دی چلے بھائی ایک میسج آ ہے اسلامی بہنوں کے لیے تو امید ہے کہ اسلامی بہنیں بھی کربلا والوں کی یاد میں ضرور کچھ کریں گی اور آج اچھی اچھی نیتیں کر لیں گی خالد قادری لکھ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ اللہ کا سلسلہ بہت اچھا ہے پلیز پیٹ میں پتہ میں پتھری کا علاج بتا دیں اور اتنا میرے سرکار کرم ہو جائے یہ دعا کی بھی انہوں نے فرمائش کی ہے بہت سارے میسج ہو گئے بھائی آپ ہمیں کچھ کال دے دیں پھر ہم انشاءاللہ امام حسن نبی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر مزید پور بدری پھول حاصل کریں گے علی الحبیب اللہ تعالیٰ السلام علیکم میں امام سے بات کر رہا ہوں اور میرے گھر کے جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے کوئی علاج بتا دیں نماز نہیں پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بات کر رہا ہوں میرے بیٹے کو سر درد کی شکایت ہے مائگرین کا درد ہوتا ہے مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج بتا دیجیے جی مائگرین کا درد ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں بشارت اللہ علیہ کر رہا ہوں سعودی عرب جدے سے ماشاء اللہ لائف پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا بہت ماشاء اللہ خانہ پروگرام ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھے کی اور اس پر عمل کرنے کو حصیقت فرمائے اور الحمدللہ ہم سب بھائی چاہتے پروگرام سے دیکھتے ہیں اور الحمد للہ سین کے بارے میں بہت اچھی اچھی معلومات ہوتی ہیں اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں الحمد للہ بھائی چان میرا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے نا میرے بال بچے بھی ادھر ہی ہیں تو کاروبار میں نے اچانک بندش آ گئی ہے اور میری صحت جو ہے نا وہ بھی بہت پہلے کی نسبت خراب ہو گئی ہے گاؤں والوں کی بھی اور کہیں تو میں مجھے روحانی علاج بتا دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سرتا ہوں اسے دے اور ایسی مدنی مت کی چاہ رہے تھے مہارے کرتی رہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور اللہ رب الحکے کام میں ہر ایک کو ساتھ دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ شاء اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ دے تو ہم سفر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائیں میں عبدالروف عطاری ہند کے صوبہ ایم پی کے شہر گارڈن وارہ سے عرض کر رہا ہوں مجھے سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں یہ سنئے برائے کرم سنا دیجیے السلام علیکم السلام و رحمت اللہ میں غلام محمد اطاری والا ہوں رب محمد الحمد مری کا السلام علیکم جی میں محمد آصف بول رہا ہوں گجرہ والا سے جلکیے میری آنکھوں میں تو میں اس کے لیے کچھ علاج معلوم کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب کا سلام سنا دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا مرحبہ کہتے ہیں آپ کی کالز کو حضور ایک سوال پہلے بھی ایک اسلام میں نے کیا اور دوبارہ بھی ایک اور کال آئی ایک نے اپنے بچوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کہا وہ روحانی علاج اگر وہ عطا فرمائیں گے کہ کسی کو نمازی بنا لیکن ایک اسلامے کا بڑا ٹپیکل کوشچن تھا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے نماز پڑھنے کا طارق محمود بھائی تھے اگر پابندی نہیں ہو پاتی میں کیا کروں میں چاہتا بھی ہوں لیکن نہیں پڑھ پاتا تو کچھ بدل ہی کو فرمائے کہ وہ ایسا کیا کرے صرف جی چاہنے سے نماز ہو جائے گی یا ان کو پریکٹیکلی کچھ آگے آنا ہوگا دیکھیں یہ تو تقریباً اگر تمام مسلمانوں کے بارے میں غور کریں تو ہر کوئی نیک بننا چاہتا ہے ماشاء اللہ کون مسلمان ہوگا جس سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں یا نہیں بلکہ کئیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے تغربا روتے ہیں کہ دعا کریں میں نیک بن جاؤں میری کوئی ایسی عادت پڑ گئی ہے گناہ نہیں چھوٹتے گناہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو امیر اہل سنت دامت برکھاتم ال کے مدر مذاکرے میں سنا تھا آپ فرماتے ہیں کہ اسباب کو ختم کریں ماشاءاللہ جو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا اس میں اگر ہم غور کریں گے تو چاہتے تو ہیں لیکن جو گناہ کا بیسک سبب ہے وہ ہم ختم نہیں کر پاتے مثال ہے کوئی گناہ ہے جو کسی کی صحبت کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ گناہ چھوٹ جائے لیکن اس کی دوستی ہم نے نہیں چھوڑنی تو پھر کیسے ہوگا اسی طرح امیر سنت میں مثال ارشاد فرمائیں تو سب سے بنیادی چیز جو اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات اس اپنے سینیریو سے اس انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پا رہے ہوتے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے مثال ہے اب گانے باجے جو ہے وہ نہیں سننے کا ذوق ہے کہ بھئی مجھے اسے توبہ کرنی ہے لیکن سنتے نہیں ہیں چھوٹتے نہیں ہیں وی سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے ہیں گناہوں بھرے چینل دیکھنے ہیں تو بھائی جب تک آپ اس سبب کو ختم نہیں کریں گے تو پھر آپ نیک کیسے بنیں گے دوسری بات یہ ہے جی عملی طور پر ہمت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی گناہ چھوڑنا بھی ایک طرح سے اس کو جو روایتیں ہیں کہ گناہ پر صبر کرنا یہ قسم بیان کی گئی ہے صبر کی ایک ہے گناہ پر صبر کرنا اور اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ گناہ سے بچنے میں جو بندے پر مشکل ہوتی ہے جو نفس پر ایک مشکل آتی ہے اس کو بندہ برداشت کرتا ہے تو یہ بھی ایک اعلیٰ صبر کی قسم ہے واہ کو بندہ اپنے پیشن نظر رکھے بالکل یہ کرنا ہوگا اور بہت پیاری بات ہے کہ آپ ختم کیجئے نا آپ اپنے گھر میں جناب وہ بیماری پھیلانے والی چیزیں بھی رکھیں پھر کہیں دعا کرتے بیماری دور ہو جائے پہلے ان چیزوں کو تو دور کیجئے اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اور وہ جناب اس کو مثال کے طور پہ وہ ویجیٹیبل ہی بڑے شوق سے کھاتا ہے وہ اس کے دوستوں سے کہتے ہیں بھائی کبھی چکن بھی کھالو کبھی گوشت بھی کھالو لو کہتا نہیں بس مجھے ویجیٹیبل کا ہی مزہ ہے میں نے کھائی ایک چیز ہے زندگی میں ٹیسٹ ہی سیکھ کا اچھا لگتا ہے اب کسی دن کوئی دوست جناب زبردستی کر کے نہیں بھائی ایک رکما کھلا دے اس کو چکن کا یار یہ چکن بھی اتنی لذیذ چیز ہوتی ہے میں نے تو کھائی نہیں آج تک اب وہ ہٹاؤ ویجیٹبل کو زندگی بھر چکن کھاؤں گا تو وہ لوگ جو گناہوں کی عادت میں گرفتار ہے نا انہیں ایسا لگتا ہے زندگی نہیں گزرے گی ان کو یہی ٹیسٹ پتا ہے کیا ہوگا گنا چھوڑوں گا تو کیا ہوگا دوستوں کو چھوڑ دوں گا تو مزہ کیسے رہے گا پرابلم یہ میرے بھائی آپ نے گنا کا یوں دیکھ لیجیے کہ ایک نحوس دیکھی ہوئی ہے آپ چھوڑیے میوزک کو سنیے ناج شریف پھر آپ کو پتا چلے گا لطف کسے کہتے ہیں آپ کی صحبت. آئیے میں آپ کو پتا چلے گا سکون کسے کہتے ہیں ارے بری سوحتوں میں گزارنے में چھوڑ کے کبھی مسجد میں رات گزار کر تحجد پڑھو آپ کو پتا چلے گا سکون کسے کہتے ہیں؟ نماز میں سجدے میں جا کر جو سکون ملتا ہے جس نے پڑھی نہیں نماز اسے کیا پتا اس کا سکون کیا ہے اس کی برکت کیا ہے اس کی جڑا فضیلت کیا ہے اور دل میں کرار کیسا پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے وہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی آئیے اس طرف میں دیکھیے اس کی برکتیں اور دوسری ایک کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ یار چلو ابھی روز کرتا ہوں نا یہ گناہ چلو مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ کروں پھر اس کو ایک تو یہ خود بہت خطرناک ہے اس کے دیگر احکامات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ دوسری بات جو یہ ذم بناتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھوڑوں گا وہ بیچارے پھر نہیں چھوڑ پاتے شیطان کی ایک چال ہے ہے کہ یار آہستہ آہستہ آہستہ چھوڑ علیہ گا دامد برکات نے پچھلے دنوں مدر مذاکرے میں ایک مدنی فل اشاد فرمایا تھا آپ نے کسی اور بات پر گناؤ کا تذکرہ نہیں تھا اسی طرح کا کوئی ایسا عام بات نے فرمایا کوئی کام کرنا ہے نا آپ ون ٹو تھری کرو ماشاء یعنی اگر آپ نے نیت کی اسٹڈی کرنی ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کی پلاننگ میں دو مہینے گزر گئے بس آج اور ابھی سے شروع کر دو ماشاء اللہ بھائی نماز اب قضا نہیں ہوگی تو بس نہیں ہوگی ون ٹو تھری کرو انشاءاللہ تو آپ کا یہ مدن پھولے کہ جو اچھا کام کرنا ہے اور جس برے کام کو چھوڑنا ہے تو ون ٹو تھری کرو ماشاء اللہ فوراً چھوڑ دو اور فوراً جو کرنے کا کام اس کو کر ڈالو تو پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ شاء آپ کتنی جلدی گناوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف راغب ہو جاشاء اللہ ہمارا یہ چربا تھا نا آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا ایک تعداد ہے کہ جو یہ دعا کراتے ہیں کہ دعا کریں میری اولاد انک بن جائے میرا بچہ حافظ بن جائے عالم بن جائے تو بعضوں کا جب ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدنی قافلے میں چلیے تو بچہ آپ کو دے تو دیا ہم آ, بیٹا جا رہا نا قافلے میں تو مدرسے میں پڑھتا ہے آپ کے دے دیا یعنی کہ جس طرح بھی ہمارے اسبے بتا رہے تھے کہ انسان خود گناہ نہیں چھوڑتا جی وہ خود سارے کام کرتا ہے اور تمنا ہی کرتا ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے خود وہ میوزک سنے گا خود وہ جو بھی کرنا ہوتا ہے گناہ کے کام کرے گا فجر میں نہ اٹھنا جماعت سے نماز نہ پڑھنا بالکل ہی نہ پڑھنا اور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ شاید ہی شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو یہ تمنا کرتا ہو کہ میرا بیٹا برا بنے نیک نہ بنے دعا یہ کراتے تھی اور خود کا پریکٹیکلی عمل کیا ہے بچے پڑھ رہے ہیں بچے ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ باپ کیا کر رہے ہیں گھر میں خود جمعہ پڑھتے اور مجھے بولتے ہیں کہ نماز پڑھو یہ کیسے امید رکھتے ہیں بھائی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے فسٹ آف یو ہیو ٹو چینج پہلے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جن کے گھروں میں نمازوں کا سلسلہ ہوتا ہے عبادت کا سلسلہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے دادا دادی کو دیکھ کر جا کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے رہیں گے پھر پڑھیں گے اور جن کے گھروں میں گانے چلتے ہیں ان کے بچے روڈوں پہ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں اپنی اولاد کی کرنا, آپ کو نیک بننا پڑے گا اور آپ درد ہے آپ بولے ڈاکٹر صاحب میں چاکلیٹ بھی, بھی کھاتا ہوں یہ بھی گلے کی خراب والی چیز کھاتا ڈاکٹر یہ نہیں بولتا کہ چلو ٹھنڈا چھوڑ دو کھٹا جاری رکھو ٹھیک ہو جائے گا نہیں سب چھوڑنا پڑے گا تو گناہ سارے چھوڑنے پڑیں گے جب نیک بنیں گے تو آج ڈھیت کیجیے اتنی مبارک ہستی کا تذکرہ ہے پتہ نہیں کب دنیا سے سفر ہو جائے ون ٹو تھری چیزیں پچھلے دنوں دارالفتہ سب کے سلسلے میں مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ گناہ چھوڑنا ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن یہ مشکل نہیں ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے گناہ چھوڑو اور اللہ تعالیٰ فرماتا لاف اللہ نفسن اللہ مساحا ہماری ہمارے بوجھ اور ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ ڈالا ہی نہیں جاتا تو جب نہیں ڈالا جاتا تو گناہ چھوڑنا ایزی تھا ہم نے مشکل بنا دیا ہے آج ہمت کیجیے جتنے ناظرین یہاں موجود ہیں حاضرین موجود ہیں ناظرین سن رہے ہیں جو جو برائی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں آج اسی وقت نیت کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ اہل بیتے اتھار کی برکتیں بھی ملیں گی محرم کا مہینہ ہے آج کے بعد رب کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کریں گے Inshallah. جو نمازوں میں سستی کرتے وہ نیت کر لیں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی Inshallah. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے Inshallah. گانے بازے نہیں سنیں گے Inshallah. اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں بے پردگی نہیں کریں گی انشاءاللہ Inshallah. پھر دیکھیں زندگی کیسی گزرتی ابھی لطف تو اصل اب آنا ہے نیک بننے کے بعد جو دل میں قرار دل میں سکون ہوگا انشاءاللہ اس کی بات اور ہوگی ناخوا اسلامی بھائی کی طرف سے لیں گے ایک اور فرمائش شامل کر دیئے ہمارے اسلامی بھائی ہیں وعلیکم السلام آ, وہ ہیں آئی بی گریٹ اف یو کوڈ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر وی آر واچنگ یو لائف لونگ انڈیا سورت سے عامر بھائی تو یہ بھی شامل کر دیئے اور پھر جلدی جلدی سنا دی مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفلے کا فلا فل مدینے کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر کافی پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شاف میری جھولی میں اشکوں کا اک ہار ہے جرم ویسی پہ اپنے لاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا جاتا ہوا اور کے ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نسرے جماتا ہوا تیری رحمت پہ نس جماتا ہوا گھر پہ حاضر یہ تیرا گناہ ہے مجرموں کو نا ہے تو مجرموں کو ہے تو ساری امت کے بگڑے بنا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم کے مارو کو سین دے لدا تم زدوں دے کسوں کا تو غم ہے اور تیرا سانی کا شار کونوں لو مکا مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرا سانی کہاں شاہ کو متا مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے ابو کرم کا شہید جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے تیرے افو کرم کا جہاں کیا کوئی مجھ بڑھ کر بے دار ہے مجھ کو در پہ شہر پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار آلاللہ، آلاللہ، آلاللہ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے تہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے تہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے دل ایش موہم میں مچلتا رہے خرد دل ایش پے موہم میں مچلتا رہے دل موہم میں مچلتا رہے ہر دون میرے اللہ بنا دے سینے نے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سی نے کومدینہ میرے اللہ بنا دے, اللہ بنا دے ایمان پہ دے کی موت مدینے کی گلی میں ایمان پے دے مات مدینے کی گلی میں ایمان پے دے بات مدینے کی گلی میں ایمان پے دے بات مدینے کی گلی میں مد پر میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مد میرا محبوب کے پد میں بنا دے میری اپنی والدہ کے حوالے سے ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے یا ونیو یا ونیو یو ویر کی ہڈی گھٹنوں جوڑوں وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ درد جاتا رہے گا اسی طرح ایک اسلام بھائی نے میل کی نوکری کے حوالے سے ان اسلام بھائی کی خدمت میں روحانی علاج ہے یا مصطبی بل اسباب یا مصطبی بل اسباب پانچ سو بار اول آخر گیارہ مرتبہ دگ پاک دوبارہ سماعت فرما لیجئے یا مستبی بل اسباب پانچ سو بار اول آخر گیارہ بار دگدے پاک یہ عمل نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن بعد نماز عشاء ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے کھڑے پڑے انشاءاللہ عزوجل بہتر روزگار ہاتھ آ جائے گا اسی طرح سے ایک اسلامی بھائی نے آنکھوں کے حوالے سے عرض کی کہ مدنی چینل صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے ان کے لیے بھی روحانی علاج پیش ہے اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو اکتالیس فورٹی اکتالیس بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کر آنکھوں پر یہی پانی ملی تن اور رنجو گم دور کرنے کے لیے بھی اکتیس روز تک اکتالیس مرتبہ یہ عمل کیجیے ان شاء اللہ کافی افاقہ ہوگا Allah. اسی طریقے سے ہمارے خالد قادری بھائی نے پتلے کی پتھری کے حوالے سے روحانی علاج مانگا تھا امیر اہل سنت دامد برکاتم الالیہ اپنی گھریلو علاج میں اس کا علاج مرتب فرماتے ہیں تحریر فرما لیجیے ہم وزن مولی اور آلو بھون کر حسب ضرورت سونف نمک اور کالی مرچی شامل کر کر استعمال کرنا گردے کے درد اور پتھری کے لیے مفید ہے دوبارہ سماج فرما لیجیے ہم وزن مولی اور آلو بھون کر حسب ضرورت سونف نمک اور کالی مرچی شامل کر کر استعمال کرنا گردے کے درد اور پتھری کے لیے مفید ہے ایک عیسائی بھائی نے اپنے بچوں کے حوالے سے عرض کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ان کے علاج بھی ان کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے بعد نماز فجر اکیس بار بعد نماز فجر آسمان کی طرف رخ کر کر اکیس بار یا شہیدو پڑھیں انشاءاللہ اللہ از وجل جن کی نیت کر کے پڑھیں گے ان شاء وہ نمازی بن جائے سبحان اللہ, سبحان اللہ اسی طرح امیر اللہ سنت آمداتمر علی ایک وظیفہ اور بھی ہے جس کو امیر اللہ سنت آمداتمر علیہ نے عطا فرمایا کہ جو بے عمل شخص مرد یا عورت جو بھی سویا ہو اس وقت تقریباً تین فٹ کے فاصلے سے کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن یہ سورج سورج پلک سورہ اخلاص ذرا اونچی آواز आवाज بڑے اور آواز اتنی ہو کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھلے बे شاء اللہ بے عمل شخص ان شاء اللہ نیک بن جائے گا وظیفہ دوبارہ دہراد ہے سن لیجیے بے عمل شخص جب سویا ہو اس وقت تقریباً تین فٹ کے فاصلے سے کوئی نمازی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی ایک بار سورہ اخلاص آواز دیں پڑے مگر اتنی آواز ہو کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھلے انشاءاللہ شاء اللہ بے عمل شخص انشاءاللہ شاء بن جائے گا آسان عظیفہ یہ تو سبحان اللہ والدین کے لیے گھر والوں کے لیے ایک بار سورہ اخلاص سبحان اللہ روحانی علاج کی بھی کیا بات ہے ماشاء برکتیں ہم سب کو مل رہی ہیں امام حسن رضی اللہ ترن کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک اور یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی ہے آپ سنیے اور جھومتے جائیے کہ صحابہ اکرام نے آپس میں پیار آپس میں محبت کیسی تھی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا ہوا اور فرما رہے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میرے والد کی قسم تم رسول اللہ کے مشابہ ہو حضرت علی کے مشابہ نہیں ہو اب وہ تھا نا پیار تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی یہ سن کر مسکرا رہے تھے بلکہ تم اپنے والد کے نہیں بلکہ رسول اللہ کے مشابہ امام حسن کے بارے میں مشہور بھی یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ پیارے آقا سے مشابہ مشاعد التبکر صدیق حضرت حسن نبی اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں مولا علی مسکرا رہے ہیں یعنی آپ تھوڑا منظر بنائے تو کیسا پیارا یہ پیارے آقا کا گھرانا اور پیارے آقا کے اصحاب آپس میں کس طرح محبت اور پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے ماشاء اللہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک بہت ہی بڑا سبق آموز پہلو آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے روایت بیان کی جی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر اقدس پر ان کو بٹھا رکھا تھا کبھی صحابہ کو دیکھتے کبھی جی امام حسن کو دیکھتے اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور انقریب مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلحوں جی کروائے گا جی تو بہت طویل یہ تاریخ کا ایک باب ہے میں اس کو اختتام پر جو جس سے ہم نے مدنی پھول حاصل کرنے ہیں اسار کے ساتھ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلافت پر متمکن ہوئے چھ ماہ آپ کی خلافت کا زمانہ رہا پھر وہاں پر کچھ اختلاف ہوا مسلمانوں کے دو گروہوں میں اور اندیشہ تھا کہ فتنہ ہو تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپس میں ان کی سلحوں کروائی اور از خود آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا اور یہی وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے جب ہیں جب کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی اشارہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں میں سلحو کروائے گا اچھا یہاں پر جب اس واقعے کو پڑھا سنا لکھا ہے کہ آپ پھر کوفہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور بکیات جو آپ کی حیات ظاہری تھی آپ نے مدینے میں گزاری یہاں پر ایک بہت پیارا ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ دیکھیے آپ خلیفہ وقت تھے اور ہزارہ مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیت کر چکے تھے خاندان اہل بیت میں سے تھے آپ کا اتنا مقام مرتبہ لیکن مسلمانوں کی اصلاح اور سلخوں کے لیے آپ نے از خود خلافت سے دوشی اختیار کی اور پھر مدینہ میں تشریف لے گئے ایک تو اس کے اندر بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی منصب ملے تو ہمیشہ اس منصب کو خیر کے کاموں ہی میں استعمال کرنا چاہیے اور دوسری بات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوک منصب ملنے سے پہلے بھی امام تھے آئے آئے آئے ان کا زہد ان کا تقوا ان کی وڑا آپ کا علم خدمت دین پہلے بھی تھی کیا بات کیا جب آپ خلیفہ بات؟ تھے تب بھی تھی اور جب بقیہ زندگی کو دیکھے ہیں تو آپ کے اوصاف حمیدہ وہ رہتی دنیا تک باقی رہے ماشاء جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے باقی رہے اب یہاں پر ایک ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ دیکھیے ہمیں بظاہر کوئی منصب ملے خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو ہمارے اندر اگر اچھے اوصاف ہیں تو وہ اچھے اوصاف ہمارے اندر راسخ ہونے چاہیے جیسا کہ امام حسن میں تھے رضی اللہ تعالیم یہ نہ ہو کہ میرے پاس کوئی منصب ہے تو میں با ہوں منصب ہے تو میں نیک ہوں منصب ہے تو میرے اندر صبر بھی ہے منصب ہے تو میرے اندر شفقت بھی ہے منصب ہے تو میری دین کے لیے کوشش بھی ہے اگر وہ منصب نہیں اب میں غور کروں اب اگر چا? میرے اوساف کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے میں پھوپا کرنے لگ جاتا ہوں میں فتنا برپا کرتا ہوں میں مسلمانوں میں عجیب و غریب گفتگویں کرنے لگتا ہوں منصب کے چلے جانے کے بعد تو اب مجھے یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو اوساف تھے وہ حقیقت میں میرے اوساف نہ تھے وہ کسی لاحق شہ کی طرح اے تھے اے جو اے باہر اے سے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے اگر میرے اندر راسخ ہوتے میری طبیعت میں نیکی ہوتی میں واقعی تباہ نیک شریف پرہیزگار متقی وہ ہوتا تو منصب جانے کے بعد تو میں مزید ایزی فیل کرتا نا کہ میرے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ کم ہوگی مجھے عبادت کے اندر زیادہ وقت دینا چاہیے اب علم کا شوق میرے اندر مزید اجاگر ہونا چاہیے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہ پہلو خدا قسم کیا بات اتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ آپ کی بات کی زندگی ہو یا پہلے کی زندگی ابھی آپ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ بیان کریں گے جس میں آپ کا وہ وص تو یہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے مجھے عطا فرمائے ہر مسلمان کو عطا فرمائے کہ ہمارے اندر جو نیکی ہو جو اچھی خوبی ہو وہ ایسی پرسنل ہو اور ایسی ہمارے قلب و اذہان کے اندر راسخ ہو کہ پھر جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارے اوصاف ہمارے ساتھ ہی دنیا کیا سے جائیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ دیکھو یار یہ فلان تھا جب تک تھا آئے آئے آئے اب نہ رہا آئے آئے آئے اللہ تعالیٰ ہم ان کا سب نصیب فرمائے آمید آمید خدمت دین, دین شوق علم دین تقوا بڑا یہ سب ہمارے اندر ایسا راسک فرمائے کہ ہماری طبیعت ثانیہ بن جائیں اور کوئی بھی منصب ہو موقع ہو کوئی بھی زندگی کا موڑ ہو لمحہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اوصاف کو لگائے رکھے تو اس کی دعا بھی کرتے رہنا آمین چاہیے آمین آمین آمین امام حسن رحمت ربی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ ایک پہلو جو پڑھتے ہوئے ذہن میں آیا بہت بہت پیارے پھول, بہت پھول, بہت پیارے پھول دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بالخصوص کیونکہ ہم مدنی چینل پر ذمہ داران بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے میسجز بھی آ رہے ہیں کہ واقعی یہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری کو دیکھ لے گی دی اور آسف بھائی نے ماشاءاللہ کوزے میں کہتے ہیں نا دریا بند کیا بہت پیاری بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں یہ چیزیں وہ لاحق تو نہیں ہو گئی ہیں کہ بھائی ذمہ داری گئی یا ذرا کوئی تھوڑا سا اوپر نیچے ہوئے تو وہ ساری چیزیں بھی چلی گئی ارے انسان تو فطرتن نیک ہونا چاہیے فطرتن شریف ہونا چاہیے اچھا ایسا بھی نہیں تھا کہ امام اصم کے ساتھ کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے ان کی آپ سے بیٹھ کر چکے تھے وضاحت کی آپ نے اور یہ تو خاندان نبوت کے چشموں سے سے مگر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے فتنہ نہیں ہونا چاہیے خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اب جناب یہ معاملہ کبھی ریولیوشن ہماری زندگی میں آتا تو ہم تو فتنہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتے اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچائے ہمیں امتحان سے بچائے اور صدا سدا ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی تیر و مرشد رہے ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے میں ہر دم رہوں باوفا یا الہی اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما ہمیں فطروں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی طبیعت سبحان اللہ کیا مطلب دل کو لگ گئی نا بات کی اللہ تعالیٰ میں فطرتاً نیک بنا دئیے باہر والی میک اپ والی چیزیں نہیں ہو کہ میک اپ ہمارا اتر جائے اللہ ہمیں ہماری عادتوں میں شرافت ہو ہماری عادتوں میں نیکی ہو ہم ہم سچے بننا ہے دکھلاوا یہ لوگ نیک کرے یہ دنیا والے میری تعریف کرے ہم اپنے نیکوں کا تذکرہ لے کے ہم روزانہ رات کو بیٹھتے بونا ان کے ستکے ہمیں سچائی والی زندگی دیتے دے یہ دکھلاوا یہ بناوٹ یہ, یہ یہ یہ اس مولا میں اس چیزوں سے بچا لیا اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل رکھ انہی کے صدقے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں ہمارا نام رکھنا اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ تیری رضا ہمارے برشید کی رضا میں کر دینا بولا یہ <سلام> بڑا نیک صورت بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت کل بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت بڑا نیک صورت بھی دے مجھ کو بیک سیرت ظاہر اچھا ہے بات برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ظاہر اچھا ہے بات برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا میری مش کے صدقے یا خدا میت کے یا خودا نیم شد کے سد کے سچی کی توفیق دے دے سچی تو باقی ٹوپی دے دے نیک بن جا جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ایک بن جائے جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے خدا <engage> تجھ سے میری دعا ہے عنایت یا آئی کرے سی عنایت <تصفح> <تصفح> دے ایم پہ اسی بات کا واسطہ کا واسطہ جن کا تذکرہ کر رہے تجویوں کا واسطہ ہمیں ایمان پر استقامت دے لے سی دے, دے ایمان پر استقامت تجھ سے اتار کی علس جاگے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سگے اتار کی عتی جاگے یا خدا تجھ دعل وسلم امام حسین امام حسن خاندان نبوت ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمین ان کا تذکرام کر رہے ہیں ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے بہت ساری کرامتیں بی بی امام حسن ندی اللہ تعالیٰ سے ماشاءاللہ اللہ ملتی ہیں بڑی پیاری کرامت بھی سنتے ہیں کہ ایک بار آپ کا ایک سفر میں خجوروں کے ایسے باغ کے قریب سے گزر ہوا جس کے تمام درخت خشک ہو گئے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے ایک فرزن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے آپ نے اسی باغ میں پڑاؤ کیا خدام نے آپ کا بستر ایک سوکھے درخت کی جڑ میں بچھا دیا حضرت زبیر کے فرزن نے ارض کیا کہ اے ابن رسول کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی تو ہم لوگ ہو کر کھا لیتے یہ سن کر حضرت امام حسن نے چپکے سے کوئی دعا پڑھی اور بالکل ہی اچانک چند منٹوں میں وہ سوکھا درخت بالکل سر سبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی ہوئی کھجورے لگ گئی یہ منظر دیکھ کر ایک شتر بان کہنے لگا خدا کی قسم یہ تو جادو کا کرشمہ ہے یہ سن کر حضرت زبیر کے فرزن نے اس کو بہت زور سے ڈانٹا اور فرمایا کہ توبہ کر یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ شہزادہ رسول کی دعائے مقبول کی کرامت ہے پھر لوگوں نے کھجوروں کو درخت سے توڑا اور سب ہمراہیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھجوریں کھائیں اسی طرح ایک اور بڑا پیارا واقعہ کہ آپ پیدل ہچ کے لیے جا رہے تھے درمیان رام میں ایک منزل پر آپ نے قیام فرمایا وہاں آپ کا ایک عقیدت مند حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں آپ کا غلام ہوں میری بیوی اب اس کی اب ولادت کا وقت ہے آپ دعا فرمائے کہ تندرست لڑکا پیدا ہو تو آپ نے کیا فرمایا تم گھر جاؤ جیسے فرزن کی تم نے تمنا کی ہے ویسا فرزن اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے اور تمہارا یہ لڑکا جو ہوا ہے نا یہ ہمارا حقیقہ عقیدت مند اور جانصار بھی ہوگا سبحان اللہ موسم اپنے مکان سے پہ پہ پہنچا تو دیکھ کر خوشی خوشی اس کا دل باغ باغ ہو گیا کہ واقعی امام حسن نے جیسے فرزن کی بشارت دی تھی اللہ نے ویسا فرزن اتا فرما دیا تو یہ اللہ والوں کی شان ہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں بیٹا پیدا ہوا یہ بھی دیکھ لیا بڑا ہو کے عقیدت من بنے گا یہ بھی بتا دیا تو کیا بات ہے اللہ والوں کی اور ماشاءاللہ ان کی تذکرہ سنتے ہیں تو کیا ہی بات ہوتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کے کچھ وشال مبارک پر بھی ہم نے کلام کرنا ہے اس میں بھی بڑے مدنی پھول ہیں اور آپ نے اس وقت کیا ایک حکمت عملی اپنائی وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے میرے پیارے اسلامی بھائی امام حسن ندی اللہ تعالیٰ کا ایک وقت اور یہ بھی تھا کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک شخص کو ہی ایک ایک لاکھ بنا متا فرما دیا کرتے تھے خاندان نبوت کے چشمے سے راغتے میرے آقا کے لیے آلودہ دکھتے ہیں نا کیا لکھتے ہیں میرے کریم سے گرے پترا کسی نے مانگا میرے کریم سے گرے پترا کسی نے مانگا دریا بابا دے ہیں دریا اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے مشہور زمانہ سلاۃ سلام مصطفیٰ جان رحمت لاک سلام میں آپ کی صحافت کا تذکرہ کرتے اویتا سبحان اللہ، سبحان اللہ! سیا وہ مو شبا سی دس راکی بیندو شی وے دس پیلا کلام راکی بیندو شی وے دس پیلا سلام پا جا میرا مچ پیلا خان اللہ کالز بھی کافی موجود ہیں میسجز بھی موجود ہیں اور ہم نے امام حسن ردی اللہ تعالیٰ کے کچھ آخری سفر کے بارے میں بھی مدنی پھول حاصل کرنے کچھ میسجز جلدی جلدی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک اسلامی بھائی ہے جرمنی سے جنید نوری اتاری الحمدللہ للہ آپ کا پروگرام جرمنی میں بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے اسپیشلی روحانی علاج اور دارالفتا کے اسلامی بھائی کے ہونے کی وجہ سے اٹس ویری انٹرسٹنگ فار ویورز اوور آل مدینہ مدینہ جزاک اللہ فار یور ایپریسن اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہے لکھتے ہیں کہ آئی محمد دانیال خان فروم گلاس گو یہ اسکوٹ کا شہر ہے اسپرچل چینل ماشاء اللہ یور پروگرام از گوئنگ ویری گڈ وی لرن الٹ فرام مدنی چینل آئی ایم ٹین ایئرس اولڈ اینڈ بیکمنگ ماشاء اللہ دس سال کے مدنی منہ have آئی تھری سپارا سپارا please guide me something to read which will make my learning easier as it is very difficult to ٹو the Quran here. Please pray for me and my family. Inshallah ان pray for you. پر یو ان کو قرآن پاک جلدی ہز ہو جائے اس کے لیے کوئی روحانی علاجہ فرما دیں حضور معپو تو موزمبک سے محبوبہ تاری ارض کر رہا ہوں سنا دیں کہ پہنچوں میں درے پاک پر اس بے خودی کے ساتھ محبوب بھائی آپ کی فرمائش ہم نے آگے فارورڈ کر دی ہے محمد عامر قادری مزمبک باپوتوں سے ہیں جزاک اللہ کے سائن بھائی ہیں. مدنی چینل اینڈ آل مدنی, مدنی والے گریٹ ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا کم ہوگا آ, جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی ابلاسی نور گجرات سے اسلامی بھائی ہیں کہ کاش دستے تہ, دشتے طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا یہ فرمائش کی ہے زیشان اتاری فرام ووڈ لینڈ کیلیفورنیا ماشاءاللہ اللہ وہاں سے میں دیکھ رہے ہیں یہ نا سنا دے کھا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا جی جناب آپ کی فرمائش ہم نے پہنچا دی ہے اچھا ایک اسلامی بھائی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں اور میرے دوست تین دن کے مدری قافلے کی نیت کرتے ہیں سہار اللہ وسیم لالا رضوان لالا نعیم شیخ جاوید شیخ ایاز ملک دعا میں یاد رکھنا ہند کے گجرات کے بلاسی نور شہر میں چلے بھائی ہند والے بھی آ میدان میں کافلوں کے لیے ایک اور اسلامی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام آئی ایم آر فرام سویڈن ماشاء سویڈن میں دیکھ رہے ہیں آب آب آب آب آب کا پروگرام دیکھ رہے ہیں سویڈن میں بہت لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے آپ لوگ سویڈن بھی آئے ان شاء سویڈن بھی ہمارا بندی کافلہ ضرور آئے گا اور آپ ہمیں دعاؤں سے دباستے رہیے اور لوگوں کو بھی دکھاتے رہیے ایک اور اسلامی بھائی ہیں میرا نام سید وکار ہے میں انڈیا کے شہر حیدرآباد سے میسج کر رہا ہوں اور انہوں نے پہلے بھی وہ فرمائش کی تھی وہ ان کو سردی لگتی ہے اپنے نے شاید بتایا تھا ورنہ دوبارہ بتا دیجیے گا آ, ایک اور اسلامی بھائی ہے راشد بادشاہ Uh, اسلامی بھائی السلام علیکم وعلیکم صاف بھائی آپ کا سلسلہ اتنا اچھا ہے کہ جی چاہتا ہے کبھی ختم نہ ہو اچھا بھائی اور باقی بہت زیادہ اتنی تعریفیں نہ کریں بھائی اور ایک اور اسلام جرمنی میں قافلے کی باہریں ہیں مدنی قافلہ جرمنی جہاں بھی جاتا ہے مدنی مننے کہتے ہیں کہ مدنی چینل والے آ ہیں سرو بھائی جرمنی کی روڈوں پہ بھی وہی ہو رہا ہے جو حیدرآباد کی روڈوں پہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے دیکھ لیجئے یہ ہے دعوت اسلامی ایک اور اسلامی بھائی ہے اٹلی میں کہتے ہیں کہ شہر برشیا سے بات کر رہا ہوں میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں آئی لو مدری چینل جزاک اللہ دیکھتے رہیے چینل تاریخ فرام لاہور ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اور ان کا ایک فکری سوال ہے دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا دارالفتا والے اسلامی بھائی نہیں وہ نہ کیجیے اسلامی بھائی کا سوال ہے عبدالحبیب بھائی میرا نام محمد احفان اتاری اور میں بار اسپین سے بات کر رہا ہوں میں یہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے محبت سے دیکھتا ہوں کل میں یہ آپ کا پروگرام دیکھ کر مسلسل تین آورس تک تھری آورس تک روتا رہا ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کے ذوق میں اور برکت ہے لکھتے ہیں ماشاء اتنی پیاری باتیں کی کہنے کیا کہنے اللہ پاک مرشد پاک کو عطا فرمائے آمین میرے لیے میرے لیے دعا فرمائیے گا میں اپنے پیپرز اپلائی کیے ہیں کتنا لمبا میسج لکھنے کے لیے معافی بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی بزنس سٹارٹ کرنے لگا ہوں برکت کی دعا فرما دیں ایک اسلامی بھائی کا میسج ہے ایک اسلامی بھائی ہیں فیاض تاریخ بھاول پور سے کہ دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی بھائی مدنی کافلوں میں اب سفر کی ماشاءاللہ نیتیں شروع ہو گئی ہیں ایک اور اسلامی مدنی چینل پر پھر یو ایس افری شو کرنی چاہیے اس لائبہ کا مشورہ ہے مدھیل والوں سے گزارش ہے کہ مدھیل کی یو ایس اے کی فریکوینسی شو کر دیجئے ہمیں مزمبک سے شمو اچھا چل رہی ہے فریکوینسی بتایا جا رہا چل رہی ہے مزمبک سے مزمبکن اچھا مزمبکن ہے کوئی شمو ان کا فران رضا احمد رضا حسان قادری خادم حسین کاری صابر عارف بھائی سرفراز بھائی امتیاز فاروق بھائی سلمان بھائی انکل ابراہیم بھائی کتنوں کے نام لکھے آپ نے بلال قادری انج قادری السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کے سلسلے اور حاجی عمران بھائی کے مدری مکالمے نے مزمبک کے اس سٹی میں شمو میں اچھا ماں بھی کوئی سٹی ہے مدری چینل کو بارہ چاند لگا دیے ہیں لوگ بہت پسند فرما رہے ہیں دعا فرمائے کہ ہم سب ایک ہو کر دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں ضرور جناب شمو والے آپ لوگ بھی کافلوں میں ضرور سفر کیجیے گا کافلوں کی بہت ساری نیتیں آ رہی ہیں ماشاء حوصلہ افزائی کے میسج بہت سارے ہیں آئے وی لو عبد البیب بھائی السد مدنی سے پار کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت دیکھے کتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں ہمارے اسلام میں چلے بھائی اب کچھ کال سنا دیجیے ہم ان شاء اللہ اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد دانش اتواری ہے اور میں حیدرآباد ہی سے دعوت اسلامی کا لائیو سلسلہ جو کہ برائے راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے بلیسنگ آف صحابہ اینڈ عالبیر دیکھ کر ایک بے انتہا خوشی ہوئی کہ الحمدللہ للہ کل ہی سے حیدرآباد سے مسلسل لائیو سلسلوں ہوگا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ للہ بہت اس سے خوشی محسوس ہوئی اللہ تبارک وطالعہ دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی اور عروجہ پرمائے نہیں اور میرے شیخ و تریقہ اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بوبیلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتم برکات صاحب کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے حضور آج کے سلسلے میں میری دو معروضات ہیں میری پہلی عرض روحانی علاج والے اسلامی بھائی سے کہ دس محرم الحرام کے حوالے سے کوئی خاص وظائف اور نوافل ہوں تو وہ ارشاد فرمائے اور دوسری میری عرض ناتواں اسلامی بھائی سے ہے کہ وہ ہمیں اس سلام کے اشعار سنا دیں کہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ جزاکم اللہ تعالی خیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رضیات تاریخ عرق شریف کے شہر آج جبول سے عرض کر رہا ہوں مولانا حسن خاں اور رحمت اللہ تعالیٰ لیتا کلام سارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا کلام سنوانے کی مدد کیا ہے اللہ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول کرنا ہے ماشاء اللہ بیرون ملک میں ہوتے ہوئے بھی مدنی چینل کی برکتوں سے ہمیں یہاں ہمارے ملک جیسا محفوظ ہوتا ہے مدنی چینل کی خوب خوب ہیں ہمارے ملک میں بھی اللہ آپ کی ان کو قبول فرماؤ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتی براہ کرم شریفی سنا دیں میں بول رہا ہوں پاکر افطاری رلائے یا رسول اللہ جیساؤ کی ناد ہے پاپا کی وہ ناخوا دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ برکاتہ منظور سہن بول رہا ہوں سعودی عرب سے اور میرا یہ سوال ہے کہ مجھے تین سال ہو گئے ناچ بند ہے نا سے آتا ہے اور الرجی ہے تین سال ہو گئے تو ایک دم جو نا الرجی کے ساتھ چھینکیں بھی آتی ہیں تو کوئی علاج اس کا کرایہ تو کوئی فرق نہیں پڑا تو مجھے کوئی اس کا مذیفہ بتا دیا جائے اور دوسرے میری طرف سے اظہار کیا ہے کہ میں سیڈیا میں ہوں میرا کاغذ پتر نہیں بن رہا ہے تو اس کا علاج بھی کوئی بتا دیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ جو مجھے کوئی چیز جو یاد نہیں رہتی اس کے لیے بھی کوئی روانی بتا دی جائے تمام اسلام بھائیوں کو میری میرا نام کو بول رہا ہوں میرا نام حافظ عاطف ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں مجھے اپنے آپ کو حافظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے میں بس دنیا کیوں میں کھو کردر رو گے مجھے خود پر بے دی شرمندگی مجھے اپنے آپ کو حافظ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے چاہتا ہوں کہ میں دو تو آ جاؤ زمانے مجھے بتا دیں جو بھی چاہتا ہوں کہ میں ہمارا نام سرفراز خان ہے ہم مدینہ منوہر سے بول رہے ہیں جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جب کبھی جب کوئی نیک کام کے جاتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے غلط غلط کاموں میں جب ہم کسی غلط جگہ پہ رہتے ہیں تو ہمیں نئے خیالات رہتے اچھے خیالات رہتے تو اس کے بارے میں کچھ مسائل بتا دیجیے تو بہت مہربانی ہوگی میں میرا نام تصور ہے میں ضلع سرگوتہ کا رہنے والا ہوں لیکن ابھی میں ابو زبھی سے کال کر رہا ہوں تو ایک مہینہ اگر میرے کو یہ چینل مدری چینل دیکھتے ہوئے ابھی بھی یہ جو براہ راست حیدرآباد تو میرا اب اس قافلے میں شمولتی کے لیے بہت دل کر رہا ہے تو آپ کی ادھر دوست وغیرہ ادھر ہیں مصعفہ میں بھی ابو زبی میں تو کسی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر میرے کو دیجیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میں کامرن بول رہا ہوں انگلینڈ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے نا پسلیوں کے نیچے نا جو مسئلہ ہے یہاں درد ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا کوئی روح نہیں ہے السلام علیکم سر محمد مظفر اباری بول رہا ہوں بحرین سے سر میرا سوال ہے کہ سر میں تقریباً تین سال ہوئے بحرین آئے ہوئے تو دس میں بحرین آیا ہوں کوئی برکت نہیں ہے جتنا پیسہ کماتا ہوں ادھر ہی کھا لیتا ہوں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سمجھ نہیں آتا برکت نہیں ہے مہربانی کر کے اس کا کوئی رہانی علاج بتا دیں جی حضور بہت ساری کالیں ہمارے مندر چرن والوں نے دے دی اسی لیے دے دی کہ ان کے پاس پیچھے رش اتنا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کے دل جائیے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رات اس وقت دو بج کے چالیس منٹ مدینہ پاک میں بارہ بج کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں کچھ ہی دیر باقی ہی اس یہ سلسلہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے ہم آپ سب کے جوابات بھی نہیں دے سکیں گے آپ سب کی شاید فرمائش پوری نہیں کر سکیں گے یہاں میسج کی ایک الگ بھرمار ہے لیکن میں دو اسلامی بھائیوں بلکہ تین اسلامی بھائیوں کو ضرور ایڈریس کروں گا ایک جو بیچارے بحرین میں اور, اور بھی کئی دکھی ہیں جنہوں نے اپنے مسائل بتایا ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام دکھی مسلمانوں کی مدد فرمائے جو بے روزگار اللہ تعالی ان کو حلال عطا فرمائے جو کا شکار اللہ تعالی ان کے حلال میں عطا فرمائے اور دو خاص طور پہ لندن کے اسلامی اور, ایک اور کسی ملک کے تھے وہ بھی اپنے ملک میں ڈون چاہتے ہیں in about 160 of the world. 160 ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے دعوت اسلامی آپ سے دور نہیں ہے آپ کدم بڑھائیے ہم آپ ہمارا مقصد ہے جو آج آپ کے اندر پیدا ہوا ہے آپ گناہوں کو کر رہے ہیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں دیکھیے جس طرح ہمارے مدنی اسلام میں نے کہا تھا ون ٹو تھری کرنا ہے آپ شیطان کی طرف پھر نہیں جانا لندن میں اگر آپ ہیں تو لندن میں بالکل ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں ہمارے مدنی کافلے لندن سے الحمدللہ سفر کرتے ہیں میں ہمارے ایم سی آر والوں سے کہوں گا اوورسیز ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اوورسیز آپ نوٹ بھی کر لیں دنیا بھر کے ناظرین ویئر ای میل ایڈریس ان وی ول سپلائی ان شاء انشاءاللہ ایڈریس یو دیٹ ویئر دعوت اسلامی نیئر سٹی سو اوورسیز ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ اسکرین پر چلا بھی دیا جائے دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہمیں سن رہے کئی واقعی ایسے ملکوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے جہاں ہمارا آپ سے رابطہ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں تو صرف گھر میں بیٹھ کے خوش کیوں ہو رہے ہیں ہم سے رابطہ کریں ہم مل کر ہمارا آپ مل کر دعوت اسلامی کا آپ کے ملک میں کام کریں گے ہم آپ کے یہاں اسلامی بھائیوں کو بھیجیں گے ہمارے مبلغین کو بھیجیں گے آپ کے گھر میں دعوت اسلامی پہنچی کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں آپ کے مسلمان بھائی جو گناہوں میں ان تک بھی دعوت اسلامی پہنچے تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے آج مبارک راتیں ہیں مبارک سلسلہ ہے تو نیت بھی کریں اور دعوت اسلامی کو اس طرح سپورٹ کریں ویو ایور یو آرڈ ہمیں آپ نعتوں کی فرمائش بھیجتے ہیں آپ ساتھ ساتھ ہمیں کافلوں کی فرمائش بھیجیں آپ ہمیں جناب مدنی کاموں کی فرمائش بھیجیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تو اوورسیز کا امید ہے ای میل ایڈرس چلا دیا گیا ہوگا چل رہا ہے ماشاء اللہ مجھے بتایا چل رہا ہے اسکرین پر تو اس کو نوٹ کیجئے اوورسیز ایٹ دعوت ابھی میل کیجئے اپنا ایڈریس اپنا فون نمبر کہ میں دنیا میں اس کو بیٹھا ہوں اور میں چاہتا ہوں دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرنا ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ سے اسلامی بھائیوں کا رابطہ کروا دیں گے اب اپنے سلسلے کو مزید اختتام کی طرف آپ نے ناطے نوٹ کر لی ہے کچھ بات کرنے کچھ امام حسن رضی اللہ نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان عہد لکھا ہوا ہے یہ خواب سن کر اہل بیت کے لوگ اچھا دیکھا ہے اس خواب کو سعید بن مسیب سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا اچھا ہے تو آپ کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ شہید کر دیے گئے کچھ اور بتائیے ان کی شہادت کے حوالے سے وہ کیسے یہ <تصفح> بات ایک تو خواب کا تذکر آپ کیا یہ ایک اور مثال ہمارے سامنے کہ خوابوں کی تعبیر بعض اوقات ظاہر کے خلاف بھی ہوتی ہے عموماً اگر ہمارے سامنے کوئی بیان کرے کہ یوں اس نے دیکھا تو جو فرسٹ امپریشن ہوگا ہمارے ذہن پر وہ بھی یہی بنے گا لیکن بھارت تعبیریں بعض اوقات مختلف بھی ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی مختلف روایتیں ایک روایت کے مطابق آپ کو پانچ مرتبہ زہر دیا گیا لیکن زہر دیا جاتا آپ تکلیف محسوس کرتے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے اور آپ کی تکلیف دور ہو جایا کرتی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہمیں یہ بھی درس ملا کہ جب امتی کسی مشکل کے اندر ہو گھبراہٹ کے اندر ہو پریشانی کے اندر ہو تو اس کو رجوع کہاں کرنا چاہیے سرکار کی بارگاہ میں تو پانچ مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے بار ایک وقت ہے ہر ایک کا دنیا میں وقت گزارنے کا بالاخر اس زہر نے اثر کیا اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا یہاں پر ایک بہت ہی پیارا مدن پھول ہمارے سیکھنے کے لیے کہ آپ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ ارشاد فرمائے کہ آپ کو زہر کس نے دیا بعض اوقات کھجور میں ملا کر دیا گیا ایک بار شہد میں ملا کر دیا گیا ایک مرتبہ کسی اور مشروب کے اندر مختلف انداز اختیار کیے گئے تو آپ ربی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ضرور تھا کہ مجھے زہر دینے والا کون ہے اور وہ قریبی تھا یہ بھی پوری پھر اس کی تفصیل ہے جی بارل آپ کو اندازہ تو تھا آپ نے شاید فرمایا کہ اے حسین تم کیا کرو گے جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم کیا اسے قتل کرو گے آپ نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی معاملہ ہوگا آپ نے شاید فرمایا کہ اگر واقعی وہی شخص میرا قاتل ہے تو رب ازل کی گریف اس دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس سے بدلہ لے لے گا اور اگر میرا گمان غلط ہے تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میرے گمان کی وجہ سے میری رائے کی وجہ سے کسی مسلمان کا خونے ناحق ہو جائے تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے جو یہاں پر اگرچہ آپ کو معلوم تھا مختلف اقوال علماء کے اور بال نے اس پر جزم کیا ہے کہ آپ کو واقعی معلوم تھا کہ کس نے زہر دیا لیکن چونکہ آپ کی رائے تھی تو آپ ربی اللہ تعالی انہوں نے اس کی اے پوشی فرمائی یوں کہیں گے اور فقط اپنے گمان پر اعتماد نہیں کیا جہاں پر ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ وہ تو زہر دیا گیا نا ایک بار نہیں بار بار دیا گیا اور کس کو دیا گیا جو صاحب اختیار تھا جس کے چاہنے والے جس کے ماننے والے اشارے پر بہت کچھ کر دینے والے نہ صرف اس وقت تھے بلکہ آج ہی دنیا میں موجود ہیں وہ تو ایسے صاحب کمال اور ایسے صاحب اختیار تھے لیکن انہوں نے گویا کہ معاف کیا اور اس کی پردہ پوشی فرمائی اور دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے کہ آج ہم گمان تو بہت دور کی بات ہے گمان غالب تو بہت دور کی بات ہے ضن غالب تو بہت دور کی بات ہے فقط ایک گمان کی وجہ سے ایک خیال کی وجہ سے مسلمان کے بارے میں کیسے کیسے کمنٹس پاس کر دیتے ہیں کیسے کیسی گفتگو کر دیتے ہیں کیسے کیسے ایب اس کی طرف منسوخ کر دیتے ہوں ہوں؟ کوئی بیمار ہو جائے تو فلاں نے کرایا ہوگا وہ بہو ابھی نئی نہیں, نہیں آئی ہے تو اس کے آتے ہی جناب بیماریاں شروع ہو گئیں کاروبار خراب ہو گیا تو وہ سانس نے کروایا ہوگا تو مطلب فوری طور پہ پھر ریزلٹ بھی کر لیں گے اس کے ساتھ پھر اس پر عمل بھی شروع ہو جائے گا اس پر لان پان بھی شروع ہو گیا اس کو ٹارگٹ پہ بھی لے لیا اب یہاں شہادت کا وقت ہے زہر دیا گیا ہے مگر صرف اس گمان سے کہ یہ میری رائے ہے تو بد گمانی سے بچنا کسی کے بارے میں برا خیال نہ آنے دینا لوگوں کو آپس میں لڑنے سے بچانا کتنے مدنی پھون ہیں اس میں ماشاء اللہ بہت, بہت ہی بڑی آپ کی سیرت ہے بے خوش بیرو نے ملک کے بارے میں سنا ہے وہاں پر تو یہ معاملات بہت زیادہ ہیں ہاں یہ اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں وہاں پر ٹھیک ہے مالی طور پر ہو سکتا ہے اسٹیبل ہوں لیکن یہ اخلاقی بگار جو ہے जी, जी. وہ دنیا میں آپ کسی بھی مقام پر ہو کتنے سکون میں ہو. اگر اخلاقیات درست نہیں آپ کو وہاں پر بھی چین نہیں لینے دیں گے بدگمانی واقعی بہت بد بری عادت ہے ہی بدگمانی نکلتی ہے اور ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے حضرت عیسیٰۃ السلام کا دیکھیں ہمارے اخلاق ایک طرف شہید ہو رہے ہیں تو نہیں بتا رہے کہ گمان ہو سکتا ہے میں غلط مطلب میری رائے ایسی نہ ہو اور پھر معاملہ خراب ہو جائے حضرت عیسیٰ اسلاتو السلام نے دیکھا شخص چوری کر رہا ہے آپ نے کہا تم چوری کر رہے ہو کہا اللہ کی میں چوری نہیں کر رہا وہ شخص کہتا ہے حضرت کیا فرماتے ہو سکتا ہے میری اب کیونکہ مسلمان نے قسم کھا لی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رجوع کر لیا لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہاں اس نے کیا ہوگا وہی اس روح, وہاں سے گزرا تھا وہ مجھے بڑا بھور کے دیکھ گور ملا وہ کڑیاں ملائیں گے اب کڑیاں ملا کے ایسا نتیجہ بن جائے گا وہ سامنے دکان والا سارا دن دس بھی پڑتا ہے تو یو نہ ہو میرے بارے میں عمل کر رہا ہے اچھا بیچاری بہو نیک نمازی ہو تو گھر میں آ کے وہ نماز پڑھ کے مسلے پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے نا آئیے میرے خلاف ساتھ بولے گی میرے خلاف عزیفہ ہو رہا ہے بھائی. میرے خلاف یہ پڑھ پڑھ کے پھوکے گی روزانہ پڑھ پڑھ کے پہ میرے بیٹے بھی, بھی پھوکتی ہوگی تو یہ ساخ ہو بہو ہو بہن ہو بھائی ہو پڑوسی ہو کاروباری ہو یہ ہماری سوئی نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے ہم کبھی اچھا نہیں سوچ سکتے موبائل کا دیکھ لیں کسی کا موبائل بجا نہیں اٹھایا ہاں یہ تو بڑا آدمی ہو گیا ہے ہمارا موبائل کب اٹھائے گا بھائی پہلے کام پڑتا تھا روز فون کرتا تھا اب ہمارا نمبر دیکھ کے نہیں اٹھاتا ہم مائنس ہی کیوں سوچتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے ہو سکتا ہے بیچارہ سو رہا ہوگا نماز پڑھ رہا ہوگا واش روم میں ہوگا بھائی آپ کا فون اٹھانا واجب تھوڑی کھانا کھا رہا ہوگا اس کو عبادت کر رہا ہوگا تلاوت کر رہا ہوگا آپ آب، آب، نے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا اچھا بعض اوقات نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے جب حقیقت سامنے آتی ہے بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے کے جناب وہ کوئی نہیں آیا ہمارے ہم نے مشورہ بلایا یا ہم نے کوئی میٹنگ کال کی یا گھر میں کسی کو بلا نہیں آیا دعوت میں ہاں بھائی دوستوں کے سامنے بول دیا وہ تو ہے ہی ایسا بہت اکڑ ہو گئی ہے تکمبر گیا بڑا آدمی بن گیا ہے پراؤڈ ہو گیا اس کو اب کہاں آئے گا ہمارے پاس اب تو بڑوں کی دعوت میں جاتا ہے دوسرے دن جب وہ ملتا ہے کہتا ہے یار میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو معاف کرنا اس لیے نہیں آیا اب کیسا شوق لگتا ہے یار میں نے تو کیا بول دیا اس کے بارے پہلے اچھا سوچ لیتے بھائی خیر یہ نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے اچھا سوچئے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے کسی کا موڈ طبیعت بھی انسان کی ہوتی ہے ہر بات وہ آپ کی منشا کے مطابق کرنے کی ضروری نہیں ہوتا بلکہ قلب کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ مثبت سوچ تمہیں قلبی طور پر سکون کیا بات ہے کیا بات جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں نا بلبی بھائی جی جی ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو سوچنا تو وہ دراصل جیسے ہاست کے بارے میں کہا گیا اپنا ہی نقصان کر رہے تھے وہ یا جو بھی ان کو وہ اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں مبتلا کیونکہ عادت ہے اور جب یہ پختہ ہو جاتی ہے تو پھر خام خواہی بیٹھے بیٹھے حکمرانوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے پڑوسی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ملک کے نظام دنیا کے نظام سب کے فیصلے کے بارے میں کریں گے اور سارا دن اپنے آپ کو ایسی پریشانی میں بدگمانی میں رکھیں گے جبکہ بزرگ سوچتے تھے پرسکون رہا کرتے تھے بد گمانی سے بھی بچیں گے ان شاء اللہ آلویز تھنک پازیٹو آلویز تھنک پازیٹو ان شاء اللہ اس کی آپ دیکھیں گے آپ کا گھرانہ آپ کا کاروبار آپ کے دوست احبابوں سوچنے والے کے دوست بھی کم ہوتے ہیں اس کی گیدرنگ ٹوٹ جاتی ہے کون بیٹھے گا اس کے بعد نیگیٹو بھی سوچ کو اہم بنانا چاہتا ہے اچھا بنانا چاہتے تو اس کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور میں اس کے سامنے کسی اور کی برائی بیان کر رہا ہوں نیگیٹو سوچ اس کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے میرے سامنے اظہار نہ کرے لیکن سوچے گا کہ یار یہ بندہ کیسا ہے اس کے بارے خمخا بات کر رہا تھا تو اس سامنے والے کی نظر میں آپ کی شخصیت متاثر ہوگی اور آپ کے حلقہ احباب کے اندر جو ہے نا آپ کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوگی لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے کہ یار یہ تو بدگمان آدمی اچھا یہ تو سوچتے ہی غلط ہے بالکل صحیح فرما رہا ہے اور پازیٹو سوچنے والے کی بینیفٹ اور مل جاتا ہے مثال کے طور پہ کسی نے واقعی غلط نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ کام کیا نا اور آپ اس کو کہہ رہے نہیں یار میرا خیال ہے بیمار ہو گئے ہوں گے اس لیے نہیں آئے یا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم اب اس نے نہیںر کتنا یہ مدری پھول اپنا لیجیے نوٹ کر لیجیے یاد رہ جائے کہ حسن زن میں شر ہے ہی نہیں اور بدگمانی میں خیر ہے حسن ندی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہ مدری فل بھی اللہ تعالیٰ میں اتا فرمائے کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ ہم سلسلے میں زیادہ سے زیادہ مدد پھول دیں لیکن یہ بزرگ اتنے بڑے ہیں ان کی ہستیاں ان کے تصکرے کہ کیسے ہم دو چار گھنٹوں میں ان کی سیرت پر کچھ بات کر سکیں بس سچی بات اپنی حاضری لگانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ان کی بارگاہ میں ان کا ذکر اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے ہمیں ان کا خط رسی ہو جائے پھر انشاءاللہ اب سلسلے کو کی طرف لے جاتے ہیں اس کل کی طرح آج بھی میں یوں کرتا ہوں کہ صرف نام پڑھ دیتا ہوں آخری میسج والوں کے پھر ہمارے اسلام میں دو دو دو ایک دو, دو کے پڑھ کے پھر کی طرف سے لیں گے ان شاء اللہ چل پھر ہمارے ساتھ آپ نے رات آٹھ بجے سے شامل ہو جانا ہے جوابات بھی لیں گے انشاءاللہ عزوجل علی احمد بھائی نے ہمیں میسج کیا جزاک اللہ ویسٹ افریقہ بماکو مالی انہوں نے بہت تعریفی میسج کیا ہے جزاک اللہ معظم عارف بھائی سے آپ نے ہمیں میسج کیا جزاک اللہ حیدر آباد میں سلسلہ کرنا مرحبا محبوب مدنی مزمبک ماپوتو جزاک اللہ ازغر بھائی بریشیا کلچی ناتو اٹلی جی ناتو سے تو بڑی یادیں وابستہ ہیں جزاک اللہ خیر آپ نے میسج کیا اتیق اتیق لگورنیا لگرونیا اسپین سے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے جزاک اللہ خیرا اور ویسٹ افریقہ بماکو مالی سے ایک اور بھی میسج آیا ہے بہت شکریہ لیبیا کے ایک اور اسلامی بھائی کا میسج ہے جزاک اللہ خیرا اور اسی طرح ماشاءاللہ نیکی کی دعوت لیبیا میں دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ اور میسج مدینہ, مدینہ. کیا. کیا کہ بھائی یوکے میں چھٹیاں آنے والی ہیں یو کے والوں کو کہاؤتھ کہ افریقہ میں آ, کافلا لے کر آ جائے تو چلے بھائی یو کے سن لیا ہوگا آپ بھی جلدی جلدی کافلا لے کر ساؤتھ افریقہ تشریف لے جائیں اسی طرح جو ہے وہ کے اسلامی بھائی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں so nice ہماری حاضری کو قبول فرمائے ان ساتوں دنوں میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں قریب اپنے کرم سے کل سے اللہ مدنی مکالمے کے ساتھ یہ سلسلہ ضم ہو جائے گا اور کل ان شاء اللہ رات آٹھ بجے سے نگرانی شورا مدنی مکالم ان شاء اللہ فرمائیں گے اب انشاءاللہ شاء اللہ بھائی کی طرف ایک دو کلام اور مختصر مختصر پھر انشاءاللہ منقبت اور سرات السلام سلو الحبیب لال مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نا مصیبت میں جب لیا ہمارا بگ کام بن گیا ہوگا ہمارا بگ رہو کام بن گیا ہوگا گناہ گار پہ جب لطف آپ کہاں ہوگا ہوگا کیا دل ہے کیا, کیا, کیا ہوگا کیا بھی کیا بے دے کیا, کیا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے دئے کا بھی کاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن پپیر کا جنت میں ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا غم گٹا چھائی دل پریشانیا آیا رسول اللہ چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں میں بچنا نہیں پاتا گناہو کی پڑی ہے سیادت یا رسول ل دتیا رسول گناہ go, oh, I yeah. رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی یا رسول اللہ منقبت انشاءاللہ خدا کے فضل سے ہم پر پل حسایا سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر پل حسایا سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے کہ آزم کا خدا کے پضل ہم پل سایہ سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پل ایسا سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے آزم کا موری دیلا تپس کے نکل تسلی دی گلا مو گو موری دلا تپس تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ ہو سے آزم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ ہو سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گو سے آزم کا ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لا جی کس کے ہاتھ ہے باد والے کے مصیبت ٹال دینا کا کس کا غوث آدم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا جمکا رے پادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیلے قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیلے قادری سو جان ہو قربان مرشد مشد پل بنایا جس نے تجھ جیسے بندہ غوث آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا سبحان اللہ دب و شوق کے ساتھ سلام اسلام کے لیے کھڑے ہو جائے سلو ار الحبیب سر اللہ علیہ وسلم مصطفی جانی رحمت تیلا کو سلا مستفیٰ جانی رحمت تلا کو سلاشمے بز میں ا کو سلا مشم وز میں ہیرایا تیرا کو کر بلا کے جا سو کو سلام کر بلا کے جا نو کو سلام فاطمہ پے پیارو کو سلام پاتی مارا کے پیارو کو سلام کے بلا تیری بہاروں کو سلام کی بلا تری سلام کو سلام جانی ساری کے نظاروں کو سلام جانی ساری کے نظاروں کو سلام جس کسی نے کئی بدام جان دی جس کسی نے کئی بادام میں جان دی ان سبھی مان داروں کو سنا من سنی کو سلام فاطمہ کے پیاروں کو سلام تین دن کے پیار سے یان بھی تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی آپ کی تاروں کو سلام مات کی آنکھوں کے تاروں کو سلام فاطمہ پاتا کے پیاروں کو سلام سرامکسی میں بھی باقی مار لڑائی بے قصی میں بھی حیا باقی رہی سب حسین پر داداروں کو سلام سب حسینی پر داداروں کو سدام پاتے کے پیاروں کو سلام جو حسینی ہے آ پے میں تھے شریک جو حسینی کپلے مے شری جو حسینی معاپ میں تیشری کہتے ہیں میں ارداروں کو سلام کہتے ہیں آتار سالوں کو سلام فاطمہ ماں زہرا کے پیاروں کو سلام کہ بلا کے جا ن کو سرا وسیا سم ایمام طوکا جلوائے چالی کود رت پیلا کو سلاش ماشل میں جب ان کی آ مد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیرا کو سلا تو مجھ سے کے اولی ہار مجھ سے خدمت کی کود سیک رضا مف رحم تیرا کو سلام وشمے بز ہدایت ہیرایا تیرا کو سلام وشمے بز ہدایت ہر دایا کو سلام سلا سلام يا رسول الله يا الله لا روب علئی لکھخ روکا ویٹ سبہ ڈلہ ہما وم دیکا لکھ سے روکا و اتوب علئیٹ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال ونعوذ بك من تحبل عافيتك نہوز کمن زمال یا مکلب القلوب سب کلو بنا ادا دینک یا مصرف القلوب صرف کلو بنا ادا تو یا مصرف القلوب صرف کلو بنا ادا توتخ مولائے ہم سب کو فیضانِ صحابہ عطا فرما فیضانِ اہل بیت عطا فرما ان کی سیرت کے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستوں میں سجانا نتیب فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما رات کے پہر تیرے بندے مسجد میں تیرے گھر میں کھڑے ہو کر مولا پچھ سے دعا کر رہے اپنی رحمت کی بارش برسا دے ہم پر بھی برسا دے جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے مولا ہم سب کی مقفرت کر دے ہم سب سے راضی ہو جا ہمارے والدین کی مغفرت کر دے ہمارے والدین کے گناہ معاف کر دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے اے اللہ آکا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ میں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے کئی ہمارے ایسے اسلامی بھائی جو سوچ رہے ہیں دل میں خیال ہے کہ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤں مولا یہ شیطان کے بار پیچھا نہیں چھوڑے مولا آج عزت امام حسن کا تذکرہ ہوا ہے ان کی مبارک شیرت کا واسطہ آج سے ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرما دے گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مرتے دم تک ہمیں وابستہ رہنا نصیب فرما امیر علیہ سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما اے اللہ اے کریم بار بار ہر یہ بین کی بعد اب حاضری عطا فرما بار بار حج کی سعادت عطا فرما میٹھا میٹھا مدینہ دکھا اور ایمان اور آفیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما عالم اسلام قبول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما جہاں جہاں دنیا میں اے مولا دعوت اسلامی کے مبلغین سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں سفر پر ہیں اپنے وطن میں بھی ہیں مولا ان تمام مبلگین مبلکا دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی حفاظت فرما اے اللہ قدم قدم پر انہیں کامیابی عطا فرما ان کی مدد فرما ان کے مددگار پیدا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی مولا کریم بالخصوص آشور تک اور اس کے بعد بھی ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما اہل دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہماری جان چھڑا دے عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما برکتین اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وآبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دمی باب سی ہو یا اللہ سامنے ہو قوضہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ